أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون صورت النمل مکی صورت ہے سورہ شعرا کے بعد نازل ہوئی ہے اڑتالیس نمبر نزولن اور ستائیس نمبر ہے مصحفن مصحفی ترتیب کے اعتبار سے ستائیس سورہ شعرا کے بعد لگی ہے اس صورت کو سورت السلیمان بھی کہتے ہیں سورت الشعرا کے ساتھ اس کا ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے پہلا ربط سورت میں عدلہ نقلیہ تھے ماقبل میں عدلہ نقلیہ تھے تبارکہ کے مسئلے پر تو یہاں بیان العلت دو علتوں کا بیان برکتیں ڈالنے والا ایک اللہ ہے کیونکہ وہی عالم الغیب ہے اور وہی متصرف ہے انبیاء سے عدلہ نقلیہ بیان ہو رہی تھی تو اس صورت میں بھی انبیاء کرام سے عدلہ نقلیہ سورہ شعرا میں بعض امبیائی کرام سے عدلہ نقلیہ تھے تو یہاں بھی دوسرے انبیاء کرام سے عدلہ نقلیہ عالت توحید سورہ شعرا کی ابتدا اور انتہا دونوں میں ترغیب لالقرآن تو اس صورت کی ابتدا میں بھی ترغیب لقرآن صورت و کی آیت نمبر دو سو چودہ میں فرمایا وانزر عاشی رتکل اور ڈرائیے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو تو اس صورت میں دو حیوانات کی مثال اس پہ ایک نملہ چوینٹی جو کہ اپنی قوم کی خیر خواہی تلاش کر رہی ہے اور دوسرا ہود ہود سور شعرا میں فی دعا کی نفی تھی تو اس صورت میں فی علم اور فی تصرف کی نفی سورہ شعرا کی آیت نمبر دو سو ستائیس میں فرمایا وسیا علم الدین زلم القلبین کلیبون جلدی ہے کہ جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے یمن قلبی ین قلبون کون سی جگہ پلٹنے کی یہ پلٹ گئے تو یہاں اس کی مثالیں سورت کا دعوی دو مسائل کا بیان ایک شرک فی کی نفی اس پہ دو واقعات ایک موسا علیہ السلام کا آیت نمبر سات سے آیت نمبر چودہ تک کہ دیکھو موسا علیہ السلام اپنی آمسا سے واقف نہ ہوئے جب آمسا سے شام بنا تو وہ پیچھے ہٹ گئے ڈرتے ہوئے اور دوسرا واقعہ سلیمان علیہ السلام کا آیت نمبر پندرہ سے چوالیس تک سلیمان علیہ السلام سلام بل مملکت بلقیس بلقیس کی مملکت سے خبر نہیں تھے ہد ہد آ انہیں کہہ رہا ہے احد تو بالعلم تو ہد بھی ہی وجے تو کمن یقین اور ان دونوں واقعات کا خلاصہ آیت نمبر پینسٹھ میں بھی اور آیت نمبر پچہتر میں بھی دوسرا مسئلہ مقصدی صورت میں شرق تصرف کی نفی اس پہ بھی دو واقعات ہیں ایک صالح علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر پینتالیس سے آیت نمبر ترپن تک اور دوسرا واقعہ لوت علیہ السلام کا آیت نمبر چون سے اٹھاون تک نجات دہندہ اللہ ہے یہ انبیاء اپنے لیے نجات کے مالک اور اختیارمن نہیں تھے مختار نہیں تھے خلاصہ آیت نمبر انسٹھ میں آلہ خیرون شریکن تو یہ دو مسائل ہیں ہر مسئلے پر دو دو واقعات ہیں نفی فی علم پر واقعہ موسا علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا اور نفی شرف تصرف پہ واقعہ صالح علیہ السلام کا اور لوت علیہ السلام کا سورت میں دعوی توحید دو جگہ ہے آٹھ اور آیت نمبر چھبیس پہ آیت نمبر آٹھ اور آیت نمبر چھبیس میں شرک فلیلم کی تردید سورت میں چھ جگہ ہے آیت نمبر اٹھارہ آیت نمبر بیس آیت نمبر بائیس آیت نمبر پینسٹھ آیت نمبر چوہتر اور آیت نمبر پچہتر شرک فل عبادت کی نفی پانچ جگہ پہ ہے آیت نمبر چوبیس آیت نمبر پچیس آیت نمبر تریالیس آیت نمبر پینتالیس اور آیت نمبر اکیانوے میں شرک دعا کی نفی ایک جگہ ہے آیت نمبر ترسٹھ میں اور شرک ف تصرف کی نفی بھی پانچ جگہ ہے آیت نمبر ساٹھ اکسٹھ بہسٹھ ترسٹھ اور چونسٹھ ان ساری آیتوں میں اللہ اللہ صورت میں اسماء حسنا باری تعالی کی گیارہ ہیں عہد عشر گیارہ نام ہے اللہ رب العزت کی توسین اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کے معنی کو بعض کہتے ہیں توا سے مراد لطیف ہے سین سے سمیع ہے زاد المسی میں ابن جوزی میں کوئی کہتا ہے توا سے مرادز طولی قدرتن و علم سین سے مرادز سلام فراخی لانے والا ہے قدرتاً علم اور سلام ہے سلامتی دینے والا ہے کسی نے کہا اب تو حکم اللہ ہی آتا اور سین سے حکم اللہ کا آتا ہو سلیمان کسی نے کہا ہے توا سے مراد طورب العابدینہ سین سے مراد سرور العارفینہ عابدین کی تڑپ اور عارفین کا سرور مراد ہے یہ ساری ذنی توجیہات ہیں تو سین اللہ خوب جانتا ہے ان حرفین کے معنی کو ترغیب لقرآن تل کا آیات القرآنی و کتاب یہ آیتیں ہیں قرآن کی یعنی کتاب واضح کی واؤ عطف تفسیری کا ہے عطف تفسیری اسے کہتے ہیں کہ واؤ کا ما باپ تفسیر ہو ما قبل کے لیے یعنی کتاب مبین تفسیر ہے آیات القرآن کی یہ آیتیں ہیں قرآن کی یعنی کتاب واضح کی ہوداؤں ابشرالمین <لِلْمُؤْمِنِين> یہ ہدایت ہے اور خوشخبریاں ہیں مومنوں کے لیے الدینہ مومن وہ لوگ ہیں بشارت یوقیم نسلاتہ جو پابندی کرتے ہیں نماز کی ویوتون زکاتا اور دیتے ہیں زکات و ہم بلاخرتی ہم یو اور یہ ہیں آخرت پہ یہی یقین رکھنے والے چار صفات قرآن کی ذکر ہوئی آیات القرآن کتاب مبین ہو دن و بشرالمومنین تو چار صفات مومنوں کی بھی ذکر ہوئی یقیمون منسلاتہ یو تون زکاتا و ہم بلاخرتی اور تین صفات مومنوں کی ذکر ہوئی اب زجر منکرین نے قرآن کو ان لدی نہ لا مین بلاخرتی زئی لهم مال بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر زئی لهم آ خوبصورت کیے ہم نے ان کے لیے برے اعمال ان کے فہم یا مہون تو یہ ہیں حیران اور پریشان دل کے اندے اب تخویف لهم العذاب وہم الحم سذابی فلاخرت الخسرون یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے ہے برے عذاب اور یہ ہوں گے آخرت میں یہی تاوانی اخسرون خسارے والے اب ترغیبرآن و قلت القل قرآن ملنا حکیم علیم اور یقیناً تو لیتا ہے قرآن کو حکیم علیم ذات کی طرف سے حکمتوں والی اور جاننے والی ذات کی طرف سے حکیم ہے متصرفی کل شئی ہے علیم ہے عالم بھی کل شئی ہے اب تفریان واقعہ موسال علیہ تو سلام کا علم غیب کی نفی کے لیے کالم سالیہ ہی انی آنست نارا یاد کرو کہ فرمایا تھا علیہ السلام نے اپنے آہل سے یقیناً میں نے دیکھ لی ہے آگ ساتی کم من ہابی خبرن اواتی کم بش ہابن قبصن جلدی ہے کہ لے آؤں گا میں آپ کے پاس اس سے ایک خبر راستے کی کیونکہ راستہ گم ہوا تھا موروی جی موروی میں مسعودی نے لکھا ہے کانت لے لتم بار دتم ممت رتم اس رات بہت ٹھنڈ تھی اور بارش بھی برس رہی تھی اور اندھیرا بھی بہت زیادہ تھا اور موسال علیہ السلام سے راہ بھی گم ہو چکی تھی دنیاوی راستہ اور موسا علیہ السلام کی بیوی بی کا درد ذہ بھی تھا تو اتنی تکالیف جمع ہو گئی لیکن نبی اپنے لیے تکالیف دور کرنے کا واقدار مختار نہیں ہوتا مشکل کشا اپنے لیے نبی نہیں ہے تو دوسروں کے لیے اولیاء کیسے مشکل کشا بن جایا کرتے ہیں عجیب بات ہے سہتی کم بخبر جلدی ہے کہ لے آؤں گا میں تم کو اس سے ایک خبر بشہاب بھی قبصن یہ بدل ہے شہاب سے اور یا لے آؤں گا تم آپ کے پاس بشہاب شہابن ایک شغلہ قبصن جلتا ہوا لعلکم تستلون خامخا کہ تم آپ گرمی اور حرارت حاصل کر لیں لعلکم تسلون خا مخواہ کہ آپ حرارت حاصل کر لیں کیونکہ بچے کی پیدائش کے وقت عورتوں کو حرارت کی ضرورت ہوا کرتی ہے تو میں جاتا ہوں اب عالم الغیب تو نہیں تھے کہ وہاں آگ نہیں ہے وہاں تو دوسری ڈیوٹی اور ذیمہ داری حوالہ ہونے جا رہی ہے لیکن موسا عالم الغیب نہیں تھے شاید کہ تم تاپو تستلون تاپو آگ کے پاس بیٹھ کر آہ سے حرارت حاصل کرنے کو تاپنا کہتے ہیں اردو میں فلم ما جا نو دیا امبوری کا منفل ناری جب آ گئے علیہ السلام اس مقام پر تو آواز کی گئی ام بوری کا من فناری برکت ڈالنے والی ہے وہ ذات بوری کا بمانے اس میں فائل برکت ڈالنے والی ہے من وہ ذات فناری جو اس آگ کے مقام میں ہے جو ذات یہاں تیرے ساتھ ملاقات کرنے والی ہے وہ ذات اللہ رب العالمین کی برکتیں ڈالنے والی ہے یا اس میں مفول ہے تو بوری کا من فن ناری برکت ڈالنے والا ہے برکت ڈالا برکت ڈالی گئی ہے من اس میں فن جو فی طلب ان جو آگ کی طلب میں آیا ہے وہ من ہے اور وہ فرشتے جو اس کے ارد گرد ہیں ان میں بھی برکت ڈالی گئی ہے و سبحان اللہ رب العالمین اور پاک ہے اللہ جو پالنے والا ہے ساری مخلوقات موسیٰ مسا انہوں ان اللہ اللہ الحکیم بے شک شان یہ ہے کہ میں ہوں اللہ غالب ہوں ہر کسی پر حکمتوں والا ہوں والقی کا اور گرا دے تو اپنی امسا کو فلم مارا تحت کا نہا جانو اللہ مدبرا جب دیکھا موسا علیہ السلام نے اپنی امسا کو تحت کہ وہ ہل رہی تھی نہا جان گویا کہ یہ ایک پتلا سام تھا جان وہ تیز سام جو سرات حرکت کی وجہ سے نظر نہ آئے اسے جان کہتے ہیں جیم نون میں معنی چھپنے کا ہے جنین وہ چھپا ہوا پیٹ میں بچہ یا جن چھپا ہوا پشتوں میں لڑکی کو جینے کہتے ہیں وہ بھی چھپی ہوئی با پردہ کانا جان یہ کثیر الحرکت سر حرکت کی وجہ سے نظر نہیں آتا پھر چھپ جاتا ہے اوجھل ہو جاتا ہے نظروں سے ایسا سری الحرکت سام تھا واللہ مدبرن تو پیچھے ہٹ گئے علیہ سلام پیٹھ پھیرتے ہوئے یعقب اور پیچھے نہیں دیکھا تو اللہ نے آواز دی یا لا تخف اے نہ ڈر نہ ڈر لا خافل مرسلون یقیناً میرے پاس نہیں ڈرایا جا تھا مرسلون پیغمبروں کو تو تو مرسل ہے یہ تیری آمسا ہے کوئی سانپ نہیں تجھے ضرر دینے کے لیے تیرے دشمنوں کے لیے ذرر ہوگا اسی لیے مولانے روم کہتے ہیں علم منہ در چونکہ شدر غیب بن علم موسا چون کے شدھ در غیب بند علم موشے شے کے بودے ارجمن موسا علیہ السلام کا علم غیب میں جب بند ہو گیا اور وہ عالم الغیب نہیں تھوتے آج کل کے ان چوہوں کا کیا علم ہوگا جو یہ پیرانے زلالت ہیں ان کو چوہے کہہ رہے ہیں ان چوہوں کا کیا علم ہوگا جو کہ علم غیب کے دعویدار ہیں پیر مرید کی جیب سے اور پیر مرید کے حال سے اور پیر مرید کے مقال سے خبر رکھ ہوتا ہے یہ تو چوہے ہیں پیغمبر کے مقابلے میں اللہ منزل اللہ یہاں بمانے ولا منزل اللہ خاف لدی المرسل ولل مجنبون اتائیبون نہیں ڈرایا جاتا میرے پاس انبیاء کو اور نہ وہ ان گناہ گاروں کو جو توبہ کرنے والے ہیں ہاں جس کسی نے ظلم کر دیا تو وہ ڈرائے جائیں گے یا لا خاف الدی المرسلون میری پاس انبیاء نہیں ڈرائے جاتے ان الخوف خوف من سواہم یا بل رحم الخائف خوف تو انبیاء کے سوا اوروں کو ہونا چاہیے بلغیر رحم الخائف انبیاء کے غیر اوروں کو ڈرایا جاتا ہے اللہ من یہ استثناء ہے محضوف سے مگر ان دوسروں میں بھی من ظلمہ جس نے ظلم کیا سم بدل دل پھر بدل ڈالا نیکی کو بعد ان گناہ کے بعد بدی کے بعد بدی کے بعد جس نے نیکی کو بدل ڈالا تو فینی غفور الرحیم پسیقیرن میں ہم بخشنے والا مہربان یا اللہ بمانے اللہ حرف تمبی ہے خبردار اللہ منزلہ ما سمہ بدل حسن جس کسی نے ظلم کیا اور پھر بدل ڈالا نیکی کو بعد سو ان بدی کے بعد فینی غفور الرحیم تو یقیناً میں ہوں بخشنے والا مہربان ابن جزئی بھی فرماتے تصہیل میں لیا ان نہ صحیح ہے عصمت ہوں میں نہ یہ ہے کہ انبیاء ہر قسم کی گنا سے پاک ہیں تو اس لیے یا تو یہ لا اللہ لاکن کے معنی میں ہے استثنا منقطیہ ہے جدا مبتدا اور خبر ہے کلام مرسلون پہ ختم ہو گیا اور یا یہ استثنا محظوف سے ہے بل ہوں الخائف یا اننا ملخوف علا منسوا ہوں یا یہ اللہ بمانے اللہ حرف تمبی ہے یا اللہ سراج المنیر میں خطیب صاحب کہتے ہیں بمانے ولا ہے ولا اللہ خاف الدی المرسلہ ول مزنی بن یہ معنی ہے انبیاء بھی نہیں ڈرائے جاتے اور وہ گناہ گار توبہ کرنے والے بھی نہیں ڈرائے جاتے اللہ من ظلما مگر وہ جس نے ظلم کیا اور بر اس کے بعد بدل ڈالا حسنن نے کی کو باد سو بدی کے بعد فنی غفور الرحیم تو یقیناً میں ہوں بخشنے والا مہربان واد قل یادہ کا اور داخل کر دو اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں جیب بمانے بغل تخرج بئی تو نکال دے گئے اس کو سفید من غیر رسو ان بغیر کسی بدی کے فیتی سے آیاتن اے از ہب مات سے آیاتن یار سلا فیتی سے آیاتن بھیجا تھا ہم نے ان کو نو جزاد کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف یقیناً یہ تھے قوم فاسقین اللہ کے حکموں کو توڑنے والے فلما جا آیاتنا مب جب آ گئے ان کے پاس ہمارے دلائل واضح واضح مب جو نظر آنے والے تھے ظاہراً قالو تو انہوں نے کہا دا سے حرم مبین یقیناً یہ شہر ہے ظاہر تو جادو ہے وجہدو بھی اور انہوں نے انکار کر دیا اس پر وسطنت ہا انفسم و حالیہ ہے اور حال یہ تھا کہ یقین کیا تھا اس پر ان کے دلوں نے انکار کیا ظلمن و علوم مفول لہو ہے جہدو کے لیے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے فن ظر کئی عاقبت تو دیکھیے کس طرح تھا انجام فسادیوں کا کفر عقل کی وجہ سے انکار کو کہتے ہیں اور جہد عقل کے ساتھ بے عقلی کی وجہ سے انکار کو فر اور عقل کے ساتھ انکار کو جہد کہتے ہیں جہدو بیہ اب واقعی سلیمان علیہ السلام کا والدا وسلیمانہ علم اور یقیناً دیا تھا ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم علم نہ ہے اس بات کی سیاق میں آئے تو خصوص کا معنی دیتا ہے کچھ خاص علم وہ سر صبا میں تعبیر ہو رہی ہے فضلن سے یہ علم تھا اللہ کا فضل و قال الحمد للہ ہی فقول اعبادی تو فرمایا ان دونوں نے قالا اللہ کی مناسب صفات ایک اللہ ہی کے لیے ہیں علم کا تو پہلا اثر یہ ہوگا کہ اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے گا الدی و اللہ فضول انا کثیر عبادی علم و اور شکر ادا کر کیا جائے گا جس نے فضیلت دی ہے ہمیں بہت سے اپنے بندوں مومنوں پر علم کی وجہ سے فضیلت وہ ورث سلیمان داؤودا اور میراث میں لے لیا سلیمان علیہ السلام نے داود علیہ السلام کو یہ بیٹے تھے ان کے وہ اور فرمایا یا من تقیر مجھے سکھایا گیا ہے بولی پرندوں کی من تقطر پرندوں کی بولیاں مجھے سکھائی گئی ہیں تو یہاں طویل باطلہ کرتے ہیں نے حدیث سر سید احمد خان بھی کہتا ہے اور دوسرے انکار حدیث کرنے والے وہ کہتے ہیں مراد قاصدین اور سپاہیوں کا نتق ہے سچ مچ پرندوں کی بولیاں نہیں تھی تور سے مراد قاصدین اور سپاہی ہیں لیکن قرآن کے ظاہر سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے اور احادیث میں بھی یہ موجود ہے کہ مراد اس سے بولیاں تھیں پرندوں کی کیونکہ قاصدین اور سپاہیوں کے نطق پہ سمجھنا یہ کوئی بڑی صفت نہیں ہے کوئی خصوصی امتیازی صفت نہیں ہے ہر کوئی انسان کی بولی پہ سمجھتا ہے لیکن سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت علمنا منطقت منتقطر وہ پرندوں کی بولیاں مراد ہیں وہ تین من کلی شعین اور دیا گیا ہے ہم کو ہر ایک چیز سے کل عرفی ہے جو ضرورت کی چیزیں ہیں ساری موجود ہیں انہا الفضل المبین یقیناً یہ خام خواہ فضیلت ہے ظاہر وحشر لسلیمان علی اور جمع کر دیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر کو من جنّی جنات میں سے والانس انسانوں میں سے وطیر اور پرندوں میں سے فهم یو یوزعون تو یہ تھے یو ذم صف بستہ توضیع کہتے تقسیم علجماعت تنظیمن گروہ گروہوں میں تنظیمن تقسیم کرنا اسے توضیع کہتے ہیں التقان میں سیوتی نے لکھا ہے اچھا یہ توضیع تقسیم الجماعت تنظیمن کو کہتے حتیٰ اضاط اعلیٰ واد نملی حتیٰ کہ جب آ گئے یہ واد نملی چونٹیوں کی وادی میں بعض علاقے اور جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں چونٹیاں زیادہ ہوتی ہیں چونٹیوں کی وادی میں آ گئے قالت نملت تو کہا ایک چونٹی نے یا مسا کی نکم او چونٹیو داخل ہو جاؤ اپنی گھروں میں لایاتی من کم سلیمانو ہاں جی ہا پاؤں کے نیچے مچ مسل نہ دے تم کو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر وہ ہم لائے شورون اور یہ لوگ سمجھیں گے نہیں چونٹی کو اس لیے پتا چلا کہ اس کی قوت شامہ تیز ہوتی ہے تو اسے پتا چل گیا کہ سلیمان بمائے لشکر آ رہے ہیں تو کہا یا یوہن لو یہاں التقان میں سیوتی نے لکھا ہے کہ اس کلام میں گیارہ اجسان اج... اجناس ہیں کلام کی گیارہ اجناس گیارہ جنس ہیں ایک ندا ہے یا حرف ندا ایو کے نایا ہے دوسری ہا حرف تمبی ہے انمل تسمیہ ہے منادا معین پانچویں پانچ جنس اد خلو امر ہے مسا کی رقم قسص ہے لا من علت ہے امر کی لائے شور صفائی بھی ہے داخل ہو جاؤ تم لا من کم تح ہے اور سلیمان تخصیص ہے وہ جنو تعمیم ہے ہم اشارہ ہے ضمیر لائے شورن عذر ہے تو کتنے گیارہ قسم کے اجناس گیارہ اجناس کا کلام ہوا گیارہ یا یون لو او چونٹیو اوت مساکنکم داخل ہو جاؤ تم اپنے بلوں میں مساکن چونٹی کی مسکن بال سوراخی ہوتی ہے لا من پاؤں کے نیچے مسل نہ دے تم کو سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر اس کا لشکر وہ ہم لائے شورون اور یہ نہیں جانیں گے تمہیں کیونکہ تم چھوٹی ہو ظاہر چھوٹی ہو چھوٹی چھوٹی ہو تو جب زمین کے اوپر چھوٹی چیز ہو تو نبی کو نہیں معلوم ہوتی نبی کے لشکر کو نہیں معلوم ہوتی تو جب چھپی ہوئی چیز ہو وہ کیسے معلوم ہوگی شہادت ظاہر چخکاروی وڑوی اخکاروی نو نبی تنہ معلومی چی پٹے بیا معلوم ہی گن چپٹ ہی بیا معلوم لا شوروم یہاں امام راضی تفصیر کبیر میں لکھتے ہیں تمبی ہن عظیم الا وجوب الجزم بیاصمت المبیائے یہ تمبی ہے عظیم الا وجوب الجزم بیاصمت المبیائے جزمی عقیدے کے بیان پر وجوب کے بیان پر امبیائے کرام کی عصمت کے بارے میں کہ انبیاء معصوم ہیں دیکھو نملا بھی کہہ رہی ہے وہم لائے شعور وہم لائے شعور تفصیر مظہری میں قاضی صاحب بھی کہتے ہیں ال روافی ہائی سلم یہ شعور شعور نملے ہلاکت ہے روافظ کے لیے جو ایک چونٹی کے جتنے بھی شعور نہیں رکھتے ہائے سیون صبون ظلم اللہ صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابہ کرام کی طرف ظلم کی نسبت کرتے ہیں چونٹی تو کہتی ہے کہ نبی اور نبی کے ساتھی ظالم نہیں ہوتے وہم لا شعرم تمہیں مسل دیں گے لیکن انجانے میں وہم لا شعروم وہ ظالم نہیں ہوتے نہ نبی ظالم ہوتا ہے نہ نبی کے ساتھی آلوسی صاحب بھی لکھتے ہیں سعید محمود آلوسی تفصیر رحلمانی میں یا لتا منطانفی صابی محمدن ردی اللہ تعالان تاسابہ فقفان ذالی قواسن ال ادب جنود ہو ذکر جنود سلیمانہ وصف اللہ جنوب محمدن فلفت اس سلفتہ میں اللہ نے پچیس نمبر آیت میں محمد کے جنود کا تذکرہ کیا ہے یہ ظالم روا کی برائیاں کرتے ہیں اور وہ چونٹی سلیمان کے جنود اور جن... لشکروں کی صفائی بیان کر رہی ہے لائے شورون کے ذریعے تو ہائے افسوس جو صحابے کرام پہ تان کرتے ہیں ظالم جب اس نملہ کی یہ بات سلیمان علیہ السلام نے سنی تو سلیمان علیہ السلام کو تو ان کی بولیاں سکھائی گئی تھی تو اٹھا کے اس سے باتیں کرنے لگے اور فرمایا یہ تفصیلن کلام تفصیر رحلمانی نے بھی کیا ہے قرطبی نے بھی کیا ہے رحلمانی میں دسویں جل صفحہ دو سو چھیا اور قرطبی میں ساتویں جلسفہ ایک سو پندرہ ان سلیمان اقال لما حضرت نملہ ظلم سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو کہا تو نے کیوں دوسری چونٹیوں کو میرے ظلم سے ڈرایا اما علمتی انی نبی عدل آیا تو نہیں جانتی کہ میں نبی ہوں انصاف والا فلی مقل تلاح تم کیوں توں نے کہا کہ مسل نہ دے تم کو سلیمان اور ان کے لشکر فقالت تو انہوں نے کہا س... اما سمعت قولی وہم لائے شورون کیا آپ نے میرا قول نہیں سنا کہ میں نے کہا ہے وہ ہم لائے شورون وہ نہیں جانیں گے آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے وما ماں انی لم ارد حتما وما وانما تو حتمل قلوب اس کے باوجود بھی میری مراد لاحق نہ سے حت من نفوس نہیں تھی کہ نفس، نفوس کو مسل دیں گے میری مراد حتم القلوب تھی خشی تو ارومان عام اللہ ہبی علیہ کا میں ڈرتی تھی اس بات سے کہ میرے یہ میرے یہ قوم میرے یہ چونٹیاں یہ دیکھ لیں گی ان نعمتوں کو جو نعمت اللہ نے آپ پر کی ہیں من الجاہ ہی العظیم عظیم جو کہ عزت ہے اور بڑی سلطنت ہے تو فیا فی قفران العام تو واقعی ہو جائیں گی یہ نعمتوں کی ناشکری میں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کر ناشکری میں مبتلا ہو جائیں کہ ہمیں اللہ نے کیا دیا دیا ہے تو سلیمان اور اس کے لشکروں کو دیا ہے تو اس وجہ سے میں نے چونٹیوں کو کہا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ قفران نعمت کا خطرہ تھا فلاں کل بن عیشت گیلو بن نظریل کا تو میں نے یہ بات نہیں کی تھی مگر اس وجہ سے کہ یہ مشغول ہو جائیں گی آپ کی طرف دیکھنے میں تو اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے سے مشغول ہو جائیں گی تو کیا عجیب بات کی ان نملہ نے ایک میرا مراد حتم النفوس نہیں تھا حتم القلوب تھا دل کے کو مسلنا اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کے چھوٹے چھوٹوں کے دلوں میں تو کچھ آتا ہے نا دوسرا میں نے صفائی بھی کر دی وہ حملہ شعور کے ساتھ تیسرا میں نے انہیں اس لیے یہ بات کہی کہ وہ لوگ اللہ کی تسبیح سے مشغول نہ ہو جائے آپ کی طرف دیکھنے میں تو سلیمان نے فرمایا وہ ہو بہت ہوشیار ہو ایزینی مجھے نصیحت کیجیے اب بڑے سلیمان پیغمبر اللہ کے وہ چھوٹی سی چونٹی کو کہہ رہے ہیں مجھے نصیحت کر دو ایزینی تو فقالت اس نملا نے کہا لیما سمی یا ابو کا اے سلیمان آپ کے بابا داؤد علیہ السلام کا نام داود کیوں رکھا گیا قال اللہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو پتا نہیں کہ کیوں داؤد کو داود کا نام ہے وجہ تسمیہ تو مجھے معلوم نہیں تو اس نملہ نے کہا قالت لی ان داوا جرا حقل بھی جر حقل بھی وہ داؤد اس لیے تھے وہ اپنے دل کی دوائی ان کے پاس تھی دل کے زخم کی دوائی وہ اللہ کی کتاب زبور کو پڑھتے تھے تو زخمی دلوں کے زخم اچھے ہو جایا کرتے تھے غم دور ہو جائے کرتے تھے دل کو سکون ملا کرتا تھا وہ ہلتدا ہوا اے سلیمان کیا آپ یہ دوائی استعمال کرتے ہیں زبور کی تلاوت کرتے ہیں پھر کالما سمیت ت سلیمان اب دوسری بات آپ کو سلیمان کیوں کہا گیا قال اللہ سلیمان اور سلام نے فرمایا مجھے بھی تو اپنے نام کی وجہ تسمیہ معلوم نہیں کہ مجھے سلیمان کیوں کہتے ہیں تو قالت اس چونٹی نے کہا لن کا سلیم و صدری ولقل آپ سلیمان اس لیے ہیں کہ آپ کا دل بہت ستھرا ہے سلیم ہے ٹھیک ٹھاک ہے پھر تیسری بات اس نملہ نے کی لمسر اللہ تعالی اللہ کری یہ بتائیے کہ آپ کے لیے اللہ نے ہوا کو کیوں مسخر کیا قال اللہ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو پتہ نہیں کہ ہوا کو میرے لیے کیوں مسخر کیا میرا تخت بادشاہی کا ہوا پہ اوڑتا ہے اس میں کیا سبق ہے تو قالت نملہ نے کہا اخبر کل تعلی بالی کا ان دنیا کلوا ری پمن اے اتمادا فکا انتمادا اللہ تجھے بتا رہا ہے کہ یہ ساری دنیا ہوا ہے, ہوا ہے ہوا ہے ہاتھ میں کچھ آنے والا تو نہیں ہے ہوا ہے کیا مانا آپ ساری دنیا کے بادشاہ ہیں اور آپ کی بادشاہی کا تخت ہوا پہ ہے مانا ساری دنیا ہوا ہے کوئی بنیاد نہیں اس کی جیسے کوئی کسی کو کہتے ہوائی باتیں نہ کرو بنیاد ہونی چاہیے بات اس دنیا کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں بنیاد ہی نہیں الدنیا کر ریح کلحا ریحم یہ ہوا ہے جس نے دنیا پہ اعتماد کیا انما اناما علی الريح گویا کہ اس نے اعتماد کر دیا ہوا پہ کیا اچھی نصیحتیں کر دی نملہ نے قوم کی خیرخواہی ڈھونڈی نملہ کا عقیدہ عصمت انبیاء کا بھی تھا اور یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی اور نبی کے رفقاء عالم الغیب نہیں ہوتے وہم لا شوروم لائے شورم سلیمان علیہ السلام نے اس نملہ کو کہا سلینی مجھ سے کچھ مانگ لو میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہو یا نا وغیرہ تو اس چونٹی نے کہا ماس القوانتا و جمنی میں تو تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا حال یہ ہے کہ تو میرے سے زیادہ حاجت مند اور محتاج ہے فقال سلی نی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کچھ تو مانگ لو کچھ نہ کچھ تو دے دوں گا فقالت تو اس چونٹی نے کہا زدنی فی رس کی واجلی میرے لیے میرا رزق اور میرا نیٹا زیادہ کر دیجیے اللہ نے مجھے ایک دانہ رزق دینا ہے تو دو دانے کر دے اللہ نے مجھے ایک دن کی زندگی دی ہے تو دو دن کر دے تو فتح وقال فتح بسما وکال ربیہ انشپرانت التی علیہ یہ تو میں نہیں کر سکتا حتٰ داتو اعلیٰ وادن نملی حتٰ کہ جب آئے سلیمان علیہ و سلام چونٹی کو وادی میں پر غالت نملت تو کہا ایک چونٹی نے یا ایو ہن نملو او چون ٹیو اوت داخل ہو جاؤ تم اپنے بلوں میں اپنی سراخوں اپنی گھروں میں لا من نہ سلیمان مسل نہ دے تم کو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر وہم ہم لائے اور یہ شعور نہیں رکھیں گے یعنی نہیں سمجھیں گے تم تو چھوٹی چھوٹی ہو نظر نہیں آؤ ان کو فتب سسما تو سلیمان علیہ السلام ہنسنے لگے فتبسما تبسم اور ذہک میں تو تضاد ہے ایک تبسم ہے مسکے کی دل صرف ہانڈ پھیل جائیں دانت نظر آ جائیں اس کو تبسم کہتے ایک زہک ہے زہ اتنی آواز سے ہنسنا کہ خود ہی سن لے اور کوئی نہ سنے اور ایک ہے کہا اتنی تیز آواز سے ہنسی کی جائے کہ دوسرے لوگ بھی سن لے تو تبسم اگر نماز میں ہو تو نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ حضو ٹوٹتا ہے زہ نماز میں ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے وضو نہیں ٹوٹتا اور اگر کہا کیا جائے تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا آج کل تراوی میں اسی طرح مسئلے بہت آ رہے اللہ اللہ گب شپ بنا دی اللہ کی عبادت کو بھی گپ شپ بنا دیا اب یہ تبسم تھا کہ ذہق تھا اصل میں تھا تو تبسم ذہک بمانے سرور ہے سرور خوشی تو ہنسنے لگے مسکرانے لگے خوش ہوتے ہوئے مینقو لیا اس چونٹی کی کے قول کی وجہ سے خوشی اس لیے تھی کہ چونٹیاں بچ گئیں یا خوشی اس لیے تھی کہ چونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی غبدان نہیں ہوا کرتا تو خوش ہوئے کہ کی کیا توحید والا عقیدہ چونٹیوں کو بھی نصیب ہے وقال ربی اوز اور فرمایا سلیمان علیہ السلام نے میرے رب اوز عنی اے الحمنی اے اے اللہ مجھے توفیق دے دے انا شکرا نعمت اقلت یا نعمتا علیہ کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمتوں کا جو نعمتیں کی ہیں تو نے مجھ پر وعلیٰ والی اور میرے ماں باپ پر تم نے کی وانا عمل صالحا اور توفیق دے دے کہ میں عمل کروں نیک تر گاہوں کہ تو پسند کر دے اس کو و اطخری نیب رحمتی کفی عباد اور داخل کر دے مجھے اپنی مہربانی کے ساتھ تیرے نیک بندوں میں و فقال فق عالم علی ارل تو حاضر علی تفقت گمشدہ چیز کو تلاش کرنے کو کہتے ہیں تلاشی تلاش یا تفتیش کی پرندوں میں تو فرمایا کیا ہوا مجھے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہد کو ہد کیوں نظر نہیں آ رہا مالیلار الحد ہد ام کانمن الغائبین یا ہے یہ غیر حاضر میں سے یہی ہے لیکن میری نظروں سے اوجھل ہے یا موجود ہی نہیں تو جب موجود نہیں تو نبی کو کیا نظر آئے گا غائب تو نبی کو نہیں نظر آتا لو ادیب نہ ہو شدیدہ یقیناً میں سزا دے دوں گا اس کو سزا بہت سخت اگر یہ بلا عذر غیر حاضر ہوا تو اسے سخت سزا دوں گا سخت سزا کیا ہے پر نکال کے دھوپ میں اسے ڈال دوں گا یا پاؤں بان کر چونٹیوں کی سوراخ کے پاس اسے رکھ دوں گا یا عذابن شدید بازان کا اسے اپنے لشکر سے نکال دوں گا نیک لوگوں کی جماعت سے باہر نکلنا یہ بھی بڑا عذاب ہے بڑی سزا ہے لو آدی بن نہ ہو آدابن شدیدہ خامخا عذاب دے دوں گا میں اس کو عذاب اور سزا سخت اولاد بہن نہ ہو یا ذبح کر دوں گا اس کو اولیاتی انی بھی سلطان بین یا لے آئے گا میرے پاس دلیل واضح واضح دلیل لے کے آئے گا تبھی میں اسے چھوڑوں گا یعنی کوئی عذر شرعی معقول بتائے گا ایسے ہی غیر حاضری کر رہا ہے فم کا سغیر بعیدن تو وقت گزارا اس عہد نے نہ دور نہ دور یعنی جلدی آ گیا جلدی آ گیا تو ساتھیوں نے کہا کہ جناب حضرت غصے میں ہیں حضرت نے کہا ہے لواز بن نہ ہو شدید ہو اور کیا کہا کہا اولاز بہن نہ اچھا اور کچھ کہا ہاں کہا ہے لیاتین لیاتی بھی لیاتی مبین پھس ٹھیک ہے پھر تو کام ہو گیا میرے پاس تو دلیل ہے عذر ہے وہ کیا ہے فقالہ ہد نے کہا احد تو بھی معالم تو حتبی ہی میں خبردار ہوا ہوں اس پر کہ آپ نہیں خبردار ہوئے اس پر جس پر مجھے خبر ملی ہے اس چیز کی کہ آپ کو خبر نہیں ملی جس کی وجے تو کمن صبئ بنبئی یقین اور آیا ہوں میں آپ کے پاس صبا کے شہر سے خبر یقینی کے ساتھ صبا ایک آدمی تھا جب یہاں سیلاب آیا تو اس کے دس بیٹوں میں سے چھ حجاز چلے گئے اور چار شام چلے گئے وہاں آباد ہو گئے تب حجازی بھی اس کی اولاد ہے اور شامی بھی اس کی اولاد ہے گویا کہ یہ شام والے حجازیوں کے تربور ہیں تو یہ سبا تھا اس کے نام یمن کا دارالخلافہ تھا وجے تو کمن صبئی بن ابیں یقین اور آیا ہوں آپ کے پاس سبا کے شہر سے یقینی خبر کے ساتھ وہ یقینی خبر یہ ہے انی وجد تمرا تیقیناً میں نے پایا ہے ایک عورت کو بلقیس بن شراحیل بلقیس بن بن یہ بلقیس بنت تراحیل امراتن میں نے پایا ایک عورت کو تملی کو ہم جو مالکہ ہے ان کی یعنی بادشاہ ہے ملکہ آئے ہائے دو دفعہ ہمارے پیچھے بھی پرندوں نے خوب ہنسی مذاق کی ہوگی کیونکہ ہمارے اوپر بھی دو دفعہ محترمہ حاکمہ بنی تھیں محترمہ وہ اچھا تھا اب تو نہیں ہیں اور نشی ہے ایسے لوگ آ گئے بخواب خلقوئی منگ جی چا ترورا خور و خیجی اس کو چخور و خیجی شکر ب با سی اس کو نروری و نخوری بل بل سی تو آج کے حکمرانوں کو دیکھے نا ان کی کیا حالات ہیں اور ان کی مذمت کرنے کا دل اس لیے کر رہا ہے کہ یہ ظالم آئے روز ایک نئے۔ ایشو مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کے خلاف کر اٹھا لیتے ہیں نصابی تعلیمی نصاب میں اور کتابوں میں کچھ مضامین ختم نبوت کے ان ظالموں نے ہٹا دیے کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی انہوں نے ہٹا دی یہ ظالم وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی طریقے سے کوئی راہ دینا چاہتے ہیں قادیانیوں کو محسوس اسی طرح ہو رہا ہے لیکن اس کوشش میں یہ ناکام رہے ہیں اور ناکام رہیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ کیونکہ یہ قوم اور یہ امت رسول اللہ کے ناموس پہ کمپرومائز کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتی جو مال مانگو تو مال حاضر جان مانگو تو جان حاضر مگر یہ ہم سے ہو نہ سکے گا کہ محمد کا جاہو جلال دیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہ سکتا ایک ادنا سادنا مسلمان گناگار خطاکار فاسق فاجر یہ مسلمان بھی رسول اللہ کے ناموس پہ کمپرومائز کے لیے تیار نہیں چھوڑ دو یہ کوشش اگر کسی نے یہ ایجنڈا دیا ہے تمہیں تو تم اس سے پھر جاؤ مکر جاؤ ورنہ عبرت کے نشان بنا دیے جاؤ گے بات تو یہاں چلی کہ دو دفعہ ہم پہ بھی محترمہ حق حکومت کر چکی ہے تو پرندے ہمارے پیچھے بھی کتنی کتنا استحصہ کرتے ہوں گے انی وجد تو مراتن یقیناً میں نے پایا ہے ایک عورت کو جو کہ بادشاہ ہیں ملکہ ہیں ان کی ووتیت کل شین اور دیا گیا ہے اس کو ہر ضروری چیز میں سے جو اس کی سلطنت کی ضروریات ہیں وہ اسے دی گئی ہیں غلٰہ عارش عظیم اور اس کے لیے ایک تخت بہت خوبصورت آرشن نہ ہے عظیم بڑا یعنی خوبصورت وجد تو ہا, ہا میں نے پایا ہے اس کو اور اس کی قوم کو یسجد من مندون اللہ کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوا وزین الحم و شیطانعام اور خوبصورت کیا ہے ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال کو فصد عمان صبیل تو بند کیا ہے ان کو اللہ کی راہ سے فہم لاحت تو نہیں یہ ہے کہ ہدایت نہیں پاتے ہدایت نہیں پا رہے لا یحتدون تدون ہے ہدایت پانے والے نہیں ہیں یعنی گمراہ ہیں اللہ للہ کیوں یہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو اللہ یسجدو اللہ نون ان کی وجہ سے گرا ہوا ہے ان یس جدول کیوں نہیں سجدا کرتے یہ اللہ کو اللہ وہ اللہ یا یوخرج آ جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز کو اسمانوں اور زمینوں میں وہ عالما تو فونہ اور جانتا ہے اللہ اس کو جو تم چھپاتے ہو دلوں میں اور اس کو بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ ایک ہے نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر یہ ایک ہی اللہ رب العرش العظیم جو مالک ہے عرش عظیم کا بڑے عارش کا قال سننظر ظر ام تام کنت من تمن تو فرمایا سلیمان علیہ السلام نے میں دیکھتا ہوں آئے تو سچ کہتا ہے یا ہے تو جھوٹوں میں سے اضحبی کتابی ہاضہ لے جاؤ میرا یہ خط فالقی ہی ہم تو گرا دو ان کی طرف سمتول پھر پھر جاؤ ان سے فن تو دیکھو مادا یر کس جواب پہ یہ واپس آتے ہیں جواب کیا ملتا ہے تو ذرا میرا خط تو لے جا تفتیش کیا کرو خبر واحد پہ بالکل اس طرح یقین نہ کرو اپنی تفتیش کر کے پھر کوئی فیصلہ کرو قالت تو یہ گیا ہود ہود وہ قصر ابیز میں محصور ہوا کرتی تھی کافرہ تھی لیکن حیاناک تھی دروازے اپنے پیچھے بند کر کے آرام کیا کرتی تھی اس کا سفید ایک وائٹ ہاؤس تھا تو یہ حدود اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے ایک روشن دان میں تھوڑا سا راستہ معلوم ہوا اسے تو اس کے اندر گیا اور جا کے بلقیس کے سینے کے اوپر اس نے خط ڈال دیا وہ حیران ہو گئی پریشانی سے اٹھی ارد گرد دیکھ رہی ہے کچھ بھی نہیں تھا خط پڑا ہوا ہے دیکھا تو حدود وہاں بیٹھا تھا تو معلوم ہوا کہ دروازے بند ہیں معلوم ہوا کہ یہ خط اسی حدود نے لایا ہے تو وہ خط جب اس نے پڑا تو فورن پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا اور انہیں کہہ رہی ہے کالت یا ملو کہا اس بلقیس نے او میرے وزیرو انی القیہ الیہ کی کریم یقینا گرایا گیا ہے میری طرف ایک خط عزتمن خط عزتمن اس لیے ہے کہ ہد لے کے آیا ہے مضمون اس کا بہت معنی خیز ہے تو معلوم ہوا کہ بلقیس نے سلیمان کے خط کی عزت کی تو اللہ نے اس کو ایمان نصیب مسلمانوں نے اللہ کے قرآن کی کیا عزت کی کیا یہ قرآن بلقیس سلیمان علیہ السلام کے خط سے اونچی حیثیت نہیں رکھتا وہ ہد لے کے آیا تھا یہ جبرائیل لے کے آیا ہے وہ سلیمان کی طرف سے تھا یہ رب رب رحمان کی طرف سے ہے وہ بلقیس کی طرف گیا تھا خط یہ محمد الرسول اللہ کے پاس آیا کتنا عظیم ہے یہ قرآن ہر اعتبار سے لیکن اس کو مسلمان نے کریم نہیں کہا عزت والا نہیں کہا من سلیمان یقیناً یہ خط ہے سلیمان کی طرف سے وہ انََََََََََََََََََحو بسم اللہ الرحمن الرحيم اور يقيناً اس کا مضمون یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحيم اللہ کے نام کی امداد سے یعنی اللہ کی امداد سے جو عام مہربان والا ہے رحم والا ہے خاص رحم کرنے والا ہے میں شروع کر دو اللہ تعالی واتون مسلمین جریج کہتے ہیں ابن جریج لم یز سلیمان علاما قس اللہ فی کتابی اور قطادہ بھی کہتے ہیں کدالی کلمبیا و مظہری نے یہ قوال ذکر کیے ہیں کیا عجیب بات ہے چھوٹا سے چھوڑے سے الفاظ ہے سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ کی کتاب میں جو بسم اللہ ہے اس سے کچھ اضافہ نہیں کیا بس اتنا ہی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے پیچھے کچھ لگایا نہیں جیسے آج یہ لوگ آزان کے آگے اور پیچھے کچھ لگا لیتے ہیں سلیمان نے کچھ نہیں لگایا جو اللہ کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ ہے اسی کو بس پورا جانا اور کامل مانا اللہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے قرآن کی آیت ہے یہ لیکن ہر صورت کا حصہ نہیں ہے ان دلحنا اللہ تعالی علیہ سرکشی نہ کرو مجھ پر واتونی مسلمین اور آ میرے پاس تاب بس باس اتنی چھوٹی سی بات خیر الکلامی خیر الکلامی ماخلّہ و تھوڑی سی بات ہونی چاہیے لیکن مانا خیز قالت یافتونی یا فی امری تو کہا اس بل نے او وزیرو فتوا دے دو مجھے میرے کام کے بارے میں مضبوط بات فتویٰ مضبوط بات کرو گب شپ نہیں ما کن توقاتیاتن امرن نہیں ہوں میں فیصلہ کرنے والی ایک کام کا ایک حکم کا حتیٰ تشہدن حتّہ کہ تم گواہی کر لو تم رائے دے دو میں تو تمہارے مشورے سے کام کرتی ہوں قالو تو انہوں نے کہا قوت ہم ہیں طاقت والے و اولو باسن شدید اور بہت سخت جنگ والے ہم طاقتور بھی ہیں اولو باسن شدید بھی ہیں ہمیشہ وہ اور مشیرین غلط مشورہ دے دیا کرتے ہیں لیکن وہ ہوشیار بادشاہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہے والمروئی لے کے اور فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے فن زوری مادہ تامورین دیکھیے کہ کیا حکم کرتی ہے تو ہمیں حالت انس نے کہا ان الملوک اذا قیدہ دخل یقینا بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں گاؤں میں افسد ہوا تو فساد پھیلا دیتے ہیں اس میں وجہ عزت الہ عذلّہ اور ٹھہرا دیتے ہیں اس گاؤں کے عزت مند اس گاؤں کے کو ذلیل اگرزئی عزت مند ددی کلی ذلیلہ ددی کلی عزت مند اور بادشاہان و خدا روشوچی عزت مند ذلیلہ کی جعلو عزت علیہ عز اللہ اور ٹھہرا دیتے ہیں عزت مند اس کے اس گاؤں کے عزی اللہ ان کو ٹھہرا دیتے ہیں ضلیل ایک بادشاہوں کی روش ہے ایک بادشاہوں کے بادشاہ جا رہے ہیں مکے کی طرف اللہ عزت مندوں کو عزت دی ابو سفیان کے گھر میں جس نے پناہ لی اس کے لیے عام معافی ہے اللہ اللہ بیت اللہ میں جس نے پناہ لی اسے کچھ نہ کہنا اللہ وہ بادشاہ وہ بادشاہ دلوں کا بادشاہ جب مکے کی طرف جا رہا ہے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام تو سلام کے سر مبارک پہ کالی پگڑی ہے اور اونٹنی پہ سوار ہے اور مکہ قریب آتا جا رہا ہے تو رسول اللہ کے سر مبارک کو اس طرح اپنے سر مبارک کو جھکا رہے ہیں جھکا رہے ہیں حتیٰ کہ مکے کی سرحدات پہنچی تو اللہ کے نبی اپنے سر کو اتنا جھکائے ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام کا سر مبارک اونٹنی کے کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا اللہ اللہ بادشاہوں کے بادشاہ صحابہ آگے ہیں اور نبی علیہ السلام سب سے پیچھے ہیں یہ بادشاہ ہیں یہ بادشاہ ہیں اور ایک صحابی سادر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے آواز لگائی الیوم الملحما علیم یوم الملحما نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی نہیں اس کے ہاتھ سے جھنڈا لے کے اس کے بیٹے کو دے دیا اور فرمایا ایسے کہو الیم یوم ال مرحما علیم یوم المرحم آج عام رحم کا دن ہے عام مہربانی کا دن ہے میں تو دلوں کا بادشاہ ہوں ان المولو کا ادا دخل و کریتن افسدوا وجا العزت ازل از یقیناً بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں گاؤں میں تو فساد کر لیتے ہیں اس میں اور ٹھہرا دیتے ہیں اس کے عزت دار احل کو ذلیل و قزالی اور اسی طرح کرتے ہیں وہ ان مرسلۃ علیہ بحدیت اور یقیناً میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ایک ہدیہ تحفہ حدیث تحفہ بھیج فنا ضرتر جی علم سل تو دیکھنے والی ہوں کہ کس جواب سے واپس آتے ہیں بھیجے ہوئے اگر یہ دنیا دار ہوا تو حدی قبول کر لے گا چپ ہو جائے گا اور اگر یہ دنیا دار دنیا پرس نہ ہوا تو پھر حدی قبول نہیں کرے گا تو پھر ہمیں سوچنا ہی ہوگا کیونکہ اس سے پھر جنگ اور لڑائی میں فائدہ نہیں ہے فلما جا سلیمان جب آ گیا سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ پیغام اور حدی قالت تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمنی بیمال آیا تم میری امداد کرتے ہو اور مجھے مضبوط کرتے ہو مال کے ساتھ فما آتا اللہ تو وہ مال اور نعمتیں جو مجھے دی ہیں اللہ نے خیرم مما آتا یہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیے ہیں اللہ نے تجھے کیا دیا ہے میرے پاس بہت کچھ ہے اسے کہتے ہیں استغنا استغنا استغنا اللہ والو علماء تم اپنے اندر استغنا پیدا کر دو تم انبیاء کے وہ رسا ہو مجھے جو اللہ نے دیا ہے خیرن وہ بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے اس سے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے میری دولت تیری دولت سے بہت بڑی ہے بلند تم بھی ہدیتی کم تفرحون بلکہ تم اپنے ہدیوں پہ خود خوش ہو جاؤ مجھے اس کی ضرورت نہیں ارج علیہ اسی لیے وہ ہدیہ لینا جس ہدیے میں دین کا نقصان ہو وہ ہدیہ لینا منع ہے خلاف مروت انسان کی عزت نفس کو کا مجرو کے مجروع ہونے کا خطرہ ہو وہ ہدیے نہ لیا کرو علماء کو بھی احتیاط کرنی چاہیے ہر کسی کی دعوت کو نہ قبول کیا جائے ہر کسی کے ہدیے کو نہ قبول کیا جائے چلو بھائی اپنے پاس رکھو ان تم بھی حدیت تفرحون ایک مولوی صاحب تھے میرے شاگرد تھے انہیں میں نے مرکز بھی بھیجا تھا درس کے لیے تو جب واپس آئے تو میں نے اسے بہت کہا کہ تم درس شروع کر دو قرآن کا درس شروع کر دو تو وہ میرے ساتھ محبت کرتا تھا لیکن قرآن کا درس ڈر در کی وجہ سے نہیں شروع کرتا تھا وہ یہ بزرگوں کے ساتھ جماعت میں پھرتا تھا تو اس کو یہ خطرہ تھا کہ میں قرآن کا درس شروع کروں تو میرے یہ ساتھی جو ہیں یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے بعض نہ سمجھ ہوتے ہیں ایسے تو صاف صاف اس نے ایک دن مجھے یہ کہا بھی تھا میں نے کہا یار قرآن سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو پھر ناراض ہونے دو اللہ کو راضی کرو تو کہا میں یہ نہیں کر سکتا لیکن میرے ساتھ محبت تھی اس کی تو ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا ہدیے بھی لایا کرتا تھا تو میں اس کے ہدیے کو قبول نہیں کرتا تھا ایک دن تحفے تحائف لے کے آیا تو میں نے اسے واپس کر دیے تو مجھے کہہ رہا ہے کہ جی ہدیہ قبول تو کیا کریں اور یہ تو حق ہے مسلمان کا میں نے کہا نہیں بھائی نہیں کہتے یہ تو قبول کر لیں اس میں کیا بات ہے برائی ہے میں نے کہا علماء نے لکھا ہے سورہ نمل کی تفسیر میں کہ سلیمان نے بلقیس کے ہدی واپس کر دیے کیوں اس لیے کہ دینی نقصان نظر آ رہا تھا اس میں مجھے بھی تیرے ہدیوں میں نقصان نظر آ رہا ہے پھر میں تیرا لحاظ کروں گا اور یہ مجھ سے ہو نہیں سکے گا مہربانی کر دو بس وہ دن اور آج کا دن پھر نہیں لے کے آیا کچھ تو بہرحال ان تم بھی حدیتی کم نہ قبول کیا کرو ایسے حدیے دنیا پرستوں کے سود خوروں کے حرام خوروں کے حدیے نہ قبول کیا کرو علماء کرام بہت احتیاط کرنی چاہیے ارجیل واپس ہو جاؤ ان کی طرف فل فلاں نہ ہم دن تو خام ہم آ جائیں گے ان کے پاس ایسے لشکر کے ساتھ لاقب علم بھی ہا کہ نہیں ہوگا سامنا ان کے لیے ان اس لشکر کا یہ اس لشکر کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے ولا نخری جن اور خامخا نکال دیں گے ہم ان کو اس سے عذلت تنزلی وہم ساغیرن اور یہ ہوں گے کمزور اپنی نظروں میں بھی ازلہ لوگوں کی نظروں میں ساغیرون اپنی نظروں میں کالا یو حلم تو فرمایا سلیمان علیہ السلام نے میرے وزیر ویو کمیاتی بھی عرشی کون تم میں سے لے آئے گا میرے پاس اس بلقیس کا تخت قبلائیں یاتونی مسلمین پہلے اس سے کہ آ جائیں گی میرے پاس مسلمین مستسلیمین تابے تبری ابن جریر تبری مانا کرتے مسلمین بمانے مستسلیمین قالفری تو من الجن تخت اس لایا کہ اپنا معجزہ دکھا رہے ہیں اللہ کی قدرت کی دلیل زاد المسیر میں ابن جوزی نے یہی لکھا ہے بس یہ راج قول ہے تخت اس لایا دوسرا دار حرف سے کوئی چیز کسی بھی طریقے سے لا سکتے ہو اور یہ دشمن کو مرعوب کرنے کا طریقہ بھی ہے جائزہ یا تیسرا یا تینی بھی صورت یا آرشہ یہ مانا اس کے تخت کی طرح تخت لے آؤ یہ مرجوح قول ہے یہ راجح قول نہیں بس تخت تھا اور تخت اس بلقیز کا تخت یہ تو پرایا ہے پرایا تخت کیوں لا رہے ہیں نبی تو اس کو معجزہ دکھا رہے ہیں اللہ کی قدرت دکھا رہے ہیں کون لائے گا یہ اب پتہ تھا کہ حد تو واپس ہو گئے تو یہ آئیں گے مستسلیمین تابیدار تسلیم ہو کر تو اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت کون لائے گا تو قال عفریت من الجن نے کہا ایک زوراور جن نے جنات میں سے عفریت دیو ابن قتیبہ مانا کرتے الشدید الوسیع بہت طاقتور اور جسیم وسیع بہت بڑا دیو تھا اس نے کہا اناتی کبھی ہی میں لے آؤں گا آپ کے پاس یہ تخت بلقیس کا قبل ان قبلانتقما مقامی کا اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ سے مجلس کے برخاص ہونے سے پہلے پہلے تخت پہنچا دوں گا ونی عالیہ القوین یقیناً میں اس پہ ہوں زوراور طاقت والا امین امانت دار جس کے لیے جس کو کوئی کام حوالہ کیا جائے تو اس میں ان دو صفات کو دیکھا جائے نوکر ہو خادم ہو دو صفات یہ کام کرنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے قوی ہے کہ نہیں یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا دوسرا امین امانت دار ہے کہ نہیں ہے دیانت اور امانت سے کام کرے گا کہ خیانت کرے گا ایک قوت اور دوسری امانت یہ دو باتیں خامخا دیکھا کرو جسے جس سے کوئی کام لینا ہو تو قوت جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وسطاقت وہی مراد ہے تو اس نے کہا میں قوی بھی ہوں امین بھی ہوں قال اللہ عندہ ہو من الكتاب تو کہا اس نے جس کے پاس تھا علم اللہ کی کتاب کا ناتی کبھی میں لے گا آپ کے پاس یہ تخت قبل تدیلے تد کا طرف کا اس سے پہلے کہ واپس ہو جائے آپ کی طرف آپ کی نظر آپ کی نظر کے واپس ہونے سے پہلے آپ کے پاس تخت پہنچا دوں گا پلک جھپکتے ہی عندہ علم من منل کتاب کون تھے تو امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں راجی قول یہ ہے کہ یہ خود ہی سلیمان علیہ السلام ہیں موجز آنکھوں کی چپکنے کے اندازے میں وہ لے آئے تخت کو یہ جبریل علیہ السلام ہے باقیہ جو روایات آصف ابن برخیہ آصف ابن برخیہ کے بارے میں یہ اسرائیلیات ہیں اور اس کو ابن کثیر نے رد کیا ہے دوسرے محققین علماء نے بھی رد کیا ہے یہ خود سلیمان تھے ان دہ علم کا زور یہ ہے دیکھے کتنا زور ہے علم کا زور عفریت من جن کے زور سے زیادہ ہے طاقت ہے نا علم کی یا سلیمان علیہ السلام یا جبریل مراد ہے کہا اس نے اس شخص نے جس کے پاس علم منل کی تابی کتاب کا میں لے آؤں گا آپ کے پاس یہ تخت قبلائیں یا رد دیلے کا طرف کا اس سے پہلے کہ واپس ہو جائیں آپ کی طرف آپ کی نظر یعنی پلک جپکتے فلما آرآہ مستقرن جب دیکھ لیا سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو مستقرا پڑا ہوا مستقبلا سامنے آئندہ ان کے پاس کالت و فرمایا ہادا من فضل ربی یہ میرے رب کے فضل سے ہے اس لیے کہ اللہ میرا امتحان کرتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں اور جس کسی نے شکر ادا کیا تو یقینا شکر ادا کیا اس نے اپنے آپ کے فائدے کے لیے اور جس کسی نے نا شکری کی تو یقیناً میرا رب غنی ہے بے حاجت ہے مخلوق سے کریم ہے عزت والا ہے شرافتوں والا ہے قولان کی رول آر تو فرمایا سلیمان علیہ السلام نے ناشنا کر دو اس کے لیے اس کے تخت کو تھوڑی سی تبدیلی کر دو امتحان ہے نا ننظر اتحتی ام کن من الدین الاء تدون ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہدایت پاتی ہے یعنی اپنے تخت کو جانتی ہے یا ہوتی ہے یہ ان لوگوں سے جو ہدایت نہیں پاتی اب اس کی عقل کا امتحان ہے کہ یہ عقل مند ہے تو آسانی سے سمجھ جائے گی بات پہ اگر بے عقل ہے تو اس کو سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگے گا تو یہ امتحان کر رہے ہیں کہ یہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ یعنی فلما جات جب آ گئی یہ تو کہا گیا اس کو احاقت آر شو کی یا اس طرح تھا تیرا تخت قالت تو اس نے کہا کہ انہو ہو گویا کہ یہ وہی ہے اب یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے کیونکہ جانتی ہے اپنے تخت کو محسوس کرتی ہے تبدیلی کے بعد بھی اس نے اپنے تخت کو پہچان لیا عقل مند تھی لیکن دعویٰ بھی نہیں کر رہی کیونکہ دعویداری میں تھوڑا سا نقصان تھا نقصان یہ تھا ایسے نہ ہو کہ میں خطا ہوئی ہوں اور خطائی میں غلط دعویٰ نہ کر دوں غلط دعویٰ نہ کر دوں تو کا ان ہو ایسے اہتمادی بات کی اس نے گویا کہ یہ وہی ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہی میرا تخت ہے وہ تین العلم قبل اور دیا گیا تھا ہمیں علم اس سے پہلے ہم پہلے سے باخبر تھے آپ کی طاقت اور قوت کا اندازہ ہمیں ہو چکا تھا وہ کنّا مسلمین اور ہم ہیں تابع دار اسلام قبول کرنے والے و سدہ ماں کانت تابد مندون تو بن کر دیا تھا اس کو سلیمان علیہ السلام نے یا بن کیا تھا اس کو اسلام سے ماں اس نے کانت تاب مندون کتنے یہ تھی یہ عبادت کرنے والی جس کی اللہ کے سوا ان کے مابودین نے اس کو اسلام سے بن کیا تھا یا سلیمان علیہ السلام نے اس کو بن کر دیا ماں اس سے کانت دون مینندون کی تھی یہ بلقیس عبادت کرنے والی ان کی اللہ کے سوا اللہ کانت من قوم کافرین فرین یقیناً تھی یہ بلقیس کافر قوم سے وکیل الحت خلسرحا اور کہا گیا اس کو داخل ہو جاؤ یا قلمند تھی تو شرک کیوں کرتی تھی اس, کی اس کا جواب ہے یہ سدہ ماں کانت تعبود میندون اللہ کانت من قوم کافرین یہ جواب تھا کہ کانت عاقل تن ولا کن سدہ العادت التی کانت علیہ انہا کانت من قوم کافرین زاد المسیر میں ابن جوزی نے کہا قیلا لحت خلص ہا کہا گیا اس کو داخل ہو جاؤ اس بنگلے میں تو مورت ہو تو مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کرو جاؤ اندر چلی جاؤ اب یہ پرانا بنگلہ تھا اس کے لیے تو نہیں بنایا تھا یا سلیمان علیہ السلام نے اسی کے لیے یہ شیشے کا بنگلہ بنایا اس کو اپنی سلطنت اور بادشاہت اور طاقت بتانے کے لیے ابن جری تبری نے اور متفاثیر تفصیر تبری میں یہ ذکر کیا ہے تو کہا گیا اس کو او و داخل ہو جاؤ اس بنگلے میں فلمارات ہو حصیبت یہ بنگلہ شیشے کا پانی کے اوپر بنایا گیا تھا تو نیچے پانی نظر آ رہا تھا اس نے گمان کیا گویا کہ یہ پانی کی لہریں ہیں جب دیکھا اس نے اس کو تو گمان کیا اس پر لجتن تن لج تن گہرے پانی کا وہ کشفت عنسا کہا اور ظاہر کر دی اپنی پنڈلیاں اٹھا دی اپنی شلوار کو اپنے پنڈلیوں سے کشفت عنسا کہا ساق ظاہر کر دیئے کیوں خیال تھا کہ پاؤں پانی میں رکھوں تو ایسے نہ ہو کہ میری سلوار گھیلی ہو جائے قالا تو کہا سلیمان علیہ السلام نے انہو سرح ممرد من قواریر یقینا یہ ایک بنگلہ ہے بنایا گیا ہے شیشوں سے قالت تو اس نے کہا ربینی رب ظلم تو نفسی یقینا میں نے ظلم کیا ہے میرے رب میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر وسلم تما سلیمان علی رب العالمین اور میں تابع ہو گئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب مخلوقات کی رب کی وال قدر سلنا اللہ سمودا خاص صالحہ یہ نفی فی العلم پر اب دو واقع ذکر ہو رہے ہیں دو واقع شرف العلم پہ ذکر ہو گئے منسا علیہ السلام اپنی آمسا سے خبر نہ ہوئے سلیمان بلقیس کی مملکت سے خبر نہیں تھے تو اب نفی شرف تصرف پہ دو واقع ذکر ہو رہے صالح السلام اور لوت علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں میں نے نجات دی نجات دے ہندہ ان کے لیے میں ہوں وہ اپنے لیے نجات کے اختیار من نہیں تھے وال قد اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے خیر خواہ صل علیہ السلام کو اس مسئلے پر کہ بندگی کرو ایک اللہ کی فیضا ہم فریقانی نہیں تو اچانک یہ دو گروہ تھے جھگڑا کرتے ہوئے باس مباسہ کرنے والے قالیہ قومی لمتون بس سیاح تھی تو فرمایا صالح علیہ السلام نے میری قوم کیوں تم جلدی کرتے ہو بسیات عذاب پر قبل الحسنت پہلے نیکی سے نیکی سے پہلے یعنی عذاب کے بچاؤ کا انتظام نہیں کیا تم نے نیکی نہیں کی اور عذاب مانگ رہے ہو یہ فریقانی نقت فریق الموحدین و فریق المشرقین جگڑا کر رہے تھے اللہ کی توحید میں لولا تصفیر اللہ اللہ کم ترحمون اگر تم کیوں نہیں تم معافی مانگتے اللہ سے خامخا کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کر دے قالط طریر نا بھی کا تو انہوں نے کہا ہم بد فالی پکڑتے ہیں تیرے ساتھ او صالح تو تو جب سے آیا ہے تو ہمارا کام ہی خراب ہو گیا ہے طیرنا نابی کا وہ بھی کا ہم بدفالی فالی پکڑتے ہیں آپ پر اور اس پر جواب کے ساتھ ہے قالت رکم عمد اللہ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بدفالی کی سزا اللہ کے پاس ہے طائرکم عذاب و طائری کم یا عذاب و اللہ کے پاس ہے تمہارا عذاب بلند تم قوم منتفتنون بلکہ تم ایک قوم ہو فتنے میں مبتلا کیے گئے وکانہ نفل مدینہ تی تس و راہطن ہیجر ان کا گاؤں تھا اور تھا اس شہر اور گاؤں میں یہ مزید تسلی ہے تسات و راحتن تھے اس میں نو قبیلے نو قبیلے نبی علیہ السلام کے خلاف بھی الندوہ میں نو قبیلے جمع ہوئے تھے یہاں بھی نو قبیلے یوفسدون فلار دے فساد پھیلاتے تھے زمین میں ولاوسری ہنر اسلانی کرتے تھے کالو تقاصم و تو کہا انہوں نے قسمیں کھالو اللہ پر یا امر ہے یا پھیل ماضی حال ہے انہوں نے کہا اس حال میں کہ قسمیں کھاتے تھے اللہ کے نام کی یا قسمیں کھا لو اللہ کے نام کی لنوبئی کہ خام خواہ ہم رات گزاریں گے صالح السلام کے لیے واہ لے کے داروں کے لیے رات کو ان کے جاسوسی کریں گے اور اس کو رات کے اندھیرے میں قتل کر کے سما لن قول نلی ہی پھر ہم کہہ دیں گے ان کے وارثوں کو ماشاہد ناملی کا ہم نہیں حاضر ہوئے تھے ان کے آہل کی ہلاکت کی جگہ و ان نالا صادی اور یقیناً ہم خام خواہ ہیں سچے یہ قیلا قسم ہے ما شاہد نا مہلی یہ تو بتبا ہلاک ہوئے ہیں بتبا ہلاک ہوئے ہیں ہم تو ان کے اہل کی ہلاکت کی جگہ پہ حاضر نہیں تھی تو بتبا مرگ تو یہ قسم میں ہیلا ہے اور یقینا ہم خامخا سچے ہیں وہ مکروں مکرن اور انہوں نے تدبیر کی صالح علیہ السلام کے خلاف تدبیر و مکرنا مکرن اور ہم نے تدبیر کی صالح علیہ السلام کی حمایت میں تدبیر و حمل شعرون اور یہ نہیں سمجھتے تھے فنض اور کیفکانا قیبت و تو دیکھیے کیسا تھا انجام ان کی تدبیر بد کا وہ ہم لائے اور یہ نہیں سمجھتے تھے فنظر کف کا نا خب تم اکرحم دیکھیے کیسا تھا انجام ان کی تدبیر کا انا دم مرنا ہوں یقیناً ہم نے ہلاک کر دیا ان کو اور ان کی قوم کو و اجماعین سب کو فتل کب یو تو ہم خوابیہ تم بیما یہ گھر ہیں ان کے گرے ہوئے بیما ظلموں اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا ان نفیزہ لکل آیا تل قومی عالمون یقیناً اس میں خامخوط دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں وان جین آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور نجات دے دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور تھے یہ ڈرنے والے اللہ سے اب دوسرا واقعہ ولوطن اس خالا یاد کرو حالت لوت علیہ السلام کی جب فرمایا تھا لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے آیا آتے ہو تم بھی حیائی کی طرف اور تم دیکھتے بھی ہو کہ یہ برا کام ہے آئین نہ کم لتا تجا تم آتے ہو عورتوں کے پاس شہوت کے ادا کرنے سے مندون ان نسائے مردوں کے پاس شاوت کی ادا کرنے سے مندونسائے عورتوں کے سوا بلا تم قوم تجھل بلکہ تم ہو ایک قوم جاہل فما کا جواب قومی ہی اللہ ان قالو تو نہیں تھا جواب لو علیہ السلام کی قوم کا مگر یہ قالو کہ انہوں نے کہا آخرجو آل لوت من کم نکال دو لوت والوں کو تمہارے گاؤں سے ان کو نکال دو ان نہ عناسو تتو ہرون یقیناً یہ کچھ لوگ ہے خود کو پاک پاک کرتے ہیں یہ بس بہت پاک ہے تو ہمارے ساتھ ان کا کیا کام ہے رہنے کا فان جے نہ ہو تو نجات دے دیكھے پہلے چو نمبر آئے تمہیں تبسرون کہا یہاں تجہلون کہا تم دیکھتے ہو پھر بھی تم قوم جاہل ہو یعنی جو عالم علم پہ عمل نہ کرے تو وہ جاہل ہے تو پہلے تب سیرون ان کے دیکھنے کا کہا کہ تم تو دیکھتے ہو سمجھتے ہو سب اور پھر کہا سمجھتے نہیں جاہل ہو یعنی سمجھنے کے باوجود جب اپنی سمجھ پہ عمل نہیں کرتے اپنے علم پہ عمل نہیں کرتے تو جاہل ہو نا تو نجات دے دی ہم نے لوت علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو مگر ان کی بیوی قدر ناہا من الغابرین اندازہ کیا تھا ہم نے ان کے اس کے لیے من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے عذاب میں وام ترنا علیہ مترآ اور برسایا تھا ہم نے ان پر بارش بارش برسائی تھی ہم نے ان پر مت پتھروں کی بارش فسا مترعلم زرین تو کیا بری ہے بارش ڈرائے ہوحمد لہی ان دونوں واقعات کا خلاصہ کہ ایک اللہ مختار ہے باقی سب محتاج ہیں صالح نجات میں اللہ کے محتاج لوت نجات میں اللہ کے محتاج تو مختار تو ایک ہی اللہ ہوا جب انبیاء محتاج ہیں تو بل پھر دوسرا کون ہوگا معاصو اللہ مختار اللہ فرماتے ہیں میں نے صالح کو بھی نجات دی ان کے ساتھیوں کو بھی نجات دی اور لوت اور ان کے ساتھیوں اور آہل کو بھی نجات دی تو قل کہہ دیجیے الحمد تمام صفات علوہیت ایک اللہ ہی کے لیے ہیں وہ سلام الباد ہلدی نصطفیٰ اور سلامتی ہو یعنی اللہ کے بندے سلامتی میں اللہ کے محتاج ہیں سلامتی ہوں اللہ کے ان بندوں پر استفاجن جن کو اللہ نے چنا ہے آلہ ہو خیرن خیرون عما آیا ایک اللہ بہتر ہے یا وہ جو کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں ایک اللہ بہتر ہے یا یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہیں اے آ اللہ خیر آ عبادت اللہ خیرن عمایو شریکون آیا اللہ کی عبادت بہتر ہے یا وہ جو کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں نہیں نہیں ایک اللہ کی عبادت بہتر ہے کیونکہ اللہ ہی مختار ہے امن خلق دی دلائل آپ لیا توحید پر اور ہمارے اساتذہ یہ کہتے تھے ہمیں کہ دیکھو جب تم نے قرآن سیکھ لیا پڑھ لیا اب گھر جاؤ گے اپنے گاؤں میں اپنی مسجد میں تم قرآن لے کے بیٹھنا تو اکثر مسجدوں میں تو بوڑھے لوگ ہی آتے ہیں تو ایک بابا کو اپنے ساتھ بٹھا دینا اور اس بابا کو اچھے طریقے سے توحید کا مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرنا وہ طریقہ یہاں عنایتوں میں سکھایا کرتے تھے ہمارے اساتذہ میں کہ بابا کو ساتھ میں بیٹھا کے پہلے دن کہنا امن ام خلق سماواتی ولارد کون ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمینوں کو بابا اسمان کو کس نے پیدا کیا بابا یہ زمین کس نے پیدا کیے گا بیٹا اللہ نے وانز القمین سمائیمان اور کون برساتا ہے تمہارے لیے اوپر سے بارش گئی گا اللہ فام بتنا بھی ہدائی قزا تباہ اب التفاط غائب سے متکلم کی طرف یہ تفنن ہے ابھی تک غائب کے سیگے تھے خلاقہ اور انزالہ اب تکلم فام بتنا تو گاتے ہیں ہم بی اس بارش کے ذریعے ہدائی قزا تباہ باغیچے چے و تازہ بابا یہ باغات کون اگاتا ہے یہ فصلیں کس کی ماں کا نکمن تم بھی تو شجا رہا نہیں ہے اختیار تمہارے لیے کہ تم اگالو اس کا ایک درخت بھی کہ ہاں یہ سب تو اللہ نے اگائے ہو تو الا آیا ہے کوئی الا اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی حاجت روا مشکل کشا ہے جب خالق اللہ آسمانوں اور زمینوں کا بارشیں برسانے والا اللہ فصل اگانے والا اللہ تو الاحم اللہ تفصیر جلالین میں سیوتی کہتے ہیں الا ہن یا فعلودالی کا ماللہ آیا ہے کوئی الا جس نے یہ کام کیا ہو اللہ کے ساتھ شراکت ہے کسی کی تو یہ کہے گا یہ سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں فلان بگڑی بنانے والا اور بیڑے پار لگانے والا اور برکتیں ڈالنے والا اور غائبانہ آوازیں سرنے والا یہ سارے لوگ کیا کہتے ہیں تو اکیلا ہی اس بات پہ اڑا ہوا ہے تو جواب بلہم ہم قوم بلکہ یہ قوم ہے حد سے تجاوز کرنے عدول پھرنا حق سے پھرنے والے یا عدیلون عادالہ سے بمانا اللہ کے ساتھ مخلوق کو برابر کرنے والے مشرک ہیں یہ بس یہ ایک دن کا سبق ہوا دوسرے دن بابا جی کو بٹھا دینا اور کہنا امن جال الارض قرارا بابا کون ہے جس نے ٹھہرایا ہے زمین کو قرارا مساکن کس نے قرار دیا زمین کو اب یہ ہندوؤں کی کتاب اگر وید پڑی ہو تو یہ کہے گا کہ زمین تو بیل کے سینگ پہ کھڑی ہے ایک سینگ سے دوسرے سین پہ جب زمین کو پلٹاتا ہے تو وہ زلزلہ آ جاتا ہے زمین یہ وید میں لکھا ہے جو ہندوؤں کی کتاب مسلمان ہو تو یہ کہے گا بیٹا زمین کو اللہ نے ٹھہرایا ساکن بنایا وجال خلال ہانہ رارا اور بنائے ہیں ٹھہرائے ہیں اللہ نے زمین کے درمیان نہریں بابا یہ نہریں کس نے بنائی یہ کہے گا اللہ وجاع اللہ ہارواسی اور ٹھہرایا اس زمین کے لیے بڑے بڑے پہاڑ کس نے پیدا کیے بیٹھا اللہ وجا اعلیٰ بین البحرعین حاجزہ اور اللہ نے ٹھہرائے ہیں دو دریاؤں کے درمیان پردہ یہ پردہ ایک طرف آدھا آزم فراد دوسری طرف آدھا مل ہن اوجاج کس نے کیا تم جا کے دیکھو اٹک میں دو دریا جب ملتے ہیں ایک نیلا پانی دوسری طرف بھورا پانی یہ دونوں کتنی دیر تک کتنے فاصلے تک اکٹھے چلتے رہتے ہیں لیکن وہ پانی کا رنگ جدا جدا نظر آتا ہے کہ یہ وہ والا پانی ہے یہ دوسرا رنگ والا دیکھو نہ جا کے کس نے کیا یہ جالبین بین البحرین ایک کہے گا اللہ نے تو الاحما اللہ ہے کوئی الا اللہ کے ساتھ شریک یہ سب جو اللہ نے اکیلے کیے تو الا یا فالو ظالی کا ما اللہ کوئی شریک تھا اللہ کا اس میں بل اکثر ہم لالم لا ان بلکہ اکثر ان میں سے نہیں سمجھتے ام جی بل مستر ازاد آ یہ تیسرے دن کا سبق ہے کون ہے جو قبول کرتا ہے فریاد آج اس پریشان کی جب پکارتا ہے وہ اللہ کو جب اللہ کو پکارے تو اللہ کون اس کی پکاروں کو قبول کرتا ہے اس مستر پریشان کی ویک شف اصو کون دور کرتا ہے ہٹاتا ہے بدی کو تکلیف کو و جالو کم خلا فال ارد اور کس نے ٹھہرایا ہے تم کو خلا فال ایک دوسرے کے بعد آنے والی مخلوق زمین میں یہ کہے گا بیٹا اللہ نے تو اللہ آیا ہے اچھا بلک اکثر الملہ بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے یہ کہے گا یہ سارے لوگ جو کہہ رہے تو سارے تو اکثریت تو ہے بہتوں کے پیچھے نہیں جانا جمہوریت ایک طرز عمل ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے تو یہ کہے گا وہ تم تم تو تھوڑے سے ہو یہ مسئلہ بیان کرنے والے وہاں تو بہت ہیں تو قلیل ما کر ان بہت تھوڑے تم نصیحت قبول کرتے ہو امیادی کمفی ظلمات البرری ولبا کون ہے جو ہدایت دیتا ہے تم کو اندھیروں میں خشکی اور دریا کے وہ میور سلرری اور کون بیچتا ہے ہوائیں بشرم نئے ادئی رحمتی خوشخبری دینے والی اپنی رحمت سے پہلے بارش سے پہلے ٹھنڈی نرم نرم ہوا آتی ہے مزیدار تو یہ کس نے کیا آما اللہ آیا ہے کوئی الہ یہ کام کرنے والا اللہ کے ساتھ شریک تعال اللہ امایو شریکون بہت اونچا ہے اللہ سے جو یہ لوگ شریک بناتے ہیں بابا اللہ شرک سے بہت اونچا ہے شریکوں سے بہت بلند اور بالا ہے امی عبدالخل کا سمیعید ہو کس نے پیدا کیا ہے یہ مخلوقات پھر واپس کر دے گا اس مخلوق کو کون ممرض کو کم منسمائی ولارد اور کون رزق دیتا ہے تم کو اوپر سے اور نیچے سے آسمان سے اور زمین سے رزق دینے والا کون آسمان سے رضب کے اسباب بارشیں برسانے والا یا رضق کے فیصلے بھیجنے والا زمین سے رضب کے اسباب اگانے والا کون ہے تو یہ کہے گا بیٹا اللہ ہے نا تو الا اللہ اے ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ شریک دوسرا کوئی ہے تو یہ کہے گا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تیری باتوں کی میں مولوی صاحب کو بلاؤں گا جب مولوی کو لے کے آئے تو تم بھی مولوی کو کہنا کل ہاتھو برہانہ کمن کن تم کہہ دیجیے لے آؤ تمہاری دلیل اگر ہو تم سچے برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو بنا ہو مقدمات یقین پر اس کے پاس تو دلیل نہیں ہوگی غیر اللہ کی شراکت پر اللہ کے ساتھ لیکن تم دلیل پیش کر دینا قرآن کی آیت پڑھ لینا قل لا يعلم من السماوات الغیب اللہ علم سماواتی ولدل غیب اللہ تیری یہ دلیل ہے یہ پہلے دو واقعات کا خلاصہ موسا عالم الغیب نہیں سلیمان عالم الغیب نہیں تو عالم الغیب کون ہے کہہ دیجئے نہیں جانتا وہ نہیں جانتا وہ, وہ نہیں جانتی وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور نہ وہ جو زمینوں میں ہے نہیں جانتے یہ غیب کو إلّ اللہ لیکن جاننے والا ہے ایک اللہ عالم الغیب ہے ایک اللہ ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ نص قطعی ہے کہ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے اس وجہ سے احناف اس ان لوگوں کی تکفیر کی تشریح کرتے ہیں جو کہ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب مانتے ہیں تو احناف علماء کہتے ہیں یہ کافر ہے اور موضوعات کبیر میں بھی صفح 162 پہ لکھا میعت کی دو تصویت علم اللہ و رسول ہی یکفر جس کسی نے اللہ اور اللہ کے رسول کے علم کی برابری کا عقیدہ رکھا تو یہ کافر ہو گیا اجماعا یہ کافر ہے یکفر اجماعا اور پھر مرات الحقیقہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صفح 17 پہ لکھتے ہیں من تقادہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فقد کا جس کا یہ عقیدہ ہوا کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام عالم الغیب ہیں تو یہ کافر ہو گیا کیونکہ لی علم الغیب صفت ال للہ تعالی کیونکہ علم غیب صفت مختصہ ہے ایک اللہ کے لیے لی اللہ تعالی یقول کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کل اللہ عالم عمن فماواتی ولادل اللہ یہ آیت دلیل میں پیش کرتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی پیرے پیرا اللہ فرما رہا ہے نہیں سمجھتا نہیں جانتا وہ نہیں جانتے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمینوں میں ہے غیب کو نہیں جانتے مگر جاننے والا ہے ایک اللہ اور یہ تو اس پہ بھی نہیں سمجھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے بل ادارہ کا علم ہم یہ زجر ہے بلکہ ادارہ اد کا کلا کرمانی کہتے تدارہ کا بمانے تتابع تابے ہو گیا ان کا علم آخرت کے بارے میں آخرت میں جس طرح پہلے والے تھے علم ہم بمانے قولم یعنی پہ در پہ باتیں کرتے ہیں آخرت کے بارے میں یا تدار کا بمان تساقتا ساقط ہو گیا ان کا علم آخرت کے بارے میں یا بل بمانے حل ادارہ کا بمانے استحکمہ یہ بطریق تحکم بلکہ مضبوط ہوا ان کا علم آخرت کے بارے میں یعنی کیا علم ہے یہ تو آخرت آیا مضبوط ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں تو یہ کلام تحقمن ہوا بل ادارہ کا علم ہم بلکہ ختم ہو گیا ان کا علم آخرت کے بارے میں یہ آخرت کو نہیں مانتے بلہم فی شک کی منہا بلکہ یہ شک میں ہیں اس آخرت سے منہا بل منہا آمون بلکہ یہ ہیں اس آخرت سے اندے یا منہا من اجرہا من آخرت کے اجر سے اندے ہیں وقال دینا کفروئی ذا کنہ ترا بوا آبا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے آیا جب ہم ہو جائیں مٹی اور ہمارے آبا اور اجداد آ ان مخرجون تو آیا ہم پھر نکالے جائیں گے قبروں سے لقد و عدن و آبا نامن قبل یقیناً وعدہ کیا گیا تھا ہم سے اس بات کا ہم سے اور ہمارے آبا سے اس سے پہلے یہ اس بات قیامت اور زجر منکرین قیامت کو ہے ہمارے آبا سے اس سے پہلے انہاد اللہ ساتیر الاولین نہیں ہے یہ مگر قصے پرانے والوں کے یہ تو پرانے والوں کے قصے ہیں قل تو کہہ دیجئے سیرو فلا دے پھرے زمین میں فنزورو یہ تخفیف دنیاوی ہے تو دیکھ لیں کہ کس طرح تھا انجام پھرو زمین میں تو دیکھ لو کہ کس طرح تھا انجام مجرموں کا اور مت غمگین ہوئے ہوں آپ ان پر تسلی ہے ولا تکنفیز مما یم اور مت ہو جائیں آپ تنگی میں اس سے جو یہ تدبیریں کرتے ہیں فریب کرتے ہیں وہ یہ اس بات قیامت ہے اور منکرین قیامت کو زجر اور کہتے ہیں یہ متا حادواد ہو کب ہوگا یہ وعدہ قیامت کا ان کن کم اگر ہو تم سچے قل تو کہہ دیجیے ردیف لکم بعض الدی تستاجلون قریب ہے کہ ہو جائے گا پے وس لگا تمہارے ساتھ ردیف پے وس لگا تم ردیف اصل میں سواری میں ڈرائیور کے پیچھے متصل بیٹھنے والے کو کہتے ہیں موٹر سائیکل میں جب تمہارے پیچھے کوئی بیٹھا ہو اسے ردیف کہتے ہیں کبھی کبھی ردیفہ بھی ہوتی ہے بہت بری لگتی ہے تو کہہ دیجیے قریب ہے کہ ہو جائے گا یہ عذاب پیوس لگا تمہارے ساتھ بعض وہ حذاب جس پر تم جلتی کرتے ہو وہ ان ربا کا لزو فضل عَلَ الناس اور یقیناً تیر عرب خامخواہ فضل والا ہے لوگوں پر رحم کرم کرنے والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگوں میں سے شکر نہیں ادا کرتے اور یقیناً تیرا ربل عالم جانتا ہے وہ کچھ تو کن صدورم جو چھپاتے ہیں ان کے دل وما لینون اور وہ جو یہ ظاہر کرتے ہیں یعنی عالم بھی شین ہو اللہ وما من غائبت ان فص سماعی اور نہیں ہے کوئی بھی چھپی ہوئی چیز نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں الا فی کتاب مبین مگر یہ سب کے سب ہیں اللہ کے علم میں ظاہر ان حاد قرآن یا قسبی اسرائیل اختر الدی ہنفی اختلف یہ عظمت ہے قرآن کریم کی یقیناً یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر ان مسائل کو کہ یہ تھے اس میں اختلاف کرنے والے اور یقیناً یہ قرآن خامخواہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے پھر تسلی یقیناً تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے فیصلے کے ساتھ اور یہ اللہ ہے غالب اور جاننے والا تشجیح فتوکل تو توکل کیجیے اللہ پر انقال الحق المبین یقیناً آپ ہے حق پر مبین ظاہر ان نقلا تسم علم یہ تسلی ہے یقیناً آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور مردوں کی طرح کافروں کو آپ نہیں سنا سکتے ولا تو اس میں اس سمت دو آ اور نہ سنا سکتے ہیں آپ بہرے کو آواز ازا مدبرین جب پیٹ پیر دیں جب پھر جائیں پیٹ پیرتے ہوئے اس آیت پہ تفسیر روح المانی میں آلوسی صاحب نے لکھا ہے الآیا دلیل ان المیت میت السم و کلام الحیہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ مرد زندوں کا کلام نہیں سنتے اصلا مطلقن اور سراج المنیر میں خطیب صاحب نے بھی لکھا ہے شربینی نے ان نما شب بہو بالاستماع ما انتفام بل اجتماع مایوتلا علیہ ہم کما شب بہو بسم اللہ نے ان کی مشابہت ذکر کی ہے کافروں کی مردوں کے ساتھ کہ یہ انتفاع نہیں کرتے بھی اجتماع مایوت الحم جو ان پر پڑی جاتی ہیں جس طرح کہ ان کی مشابہت سنم کے ساتھ بتوں کے ساتھ دی گئی ہے لطائف رشیدیہ میں بھی ہے ان المذہ ال مذہب راج مذہب راجح آدم و سماع الاموات آدم و سما الموات ہے مذہب راجح آدم و سماع الاموات ہے مردے نہیں سنتے ان نہ کلا تسم الموتا بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو میں اس کی تفصیل انشاءاللہ اللہ پھر سورہ روم میں کر دوں گا یہ مسئلہ سماع الموات کا ہم تفصیلات یہ لوگ کہتے ہیں استماع کی نفی ہے سما کی نفی نہیں ہے تو سماع اصل ہے جب فرع نفی ہو گئی تو اصل بطریقہ اولہ نفی آپ نہیں سنا سکتے مانا وہ سنتے نہیں ہیں دوسرا یہ مسئلہ اعتقادی ہے کہ فرعی ہے اگر یہ عقیدے کا مسئلہ ہے تو پھر عقیدے میں تو قرآن کے تابے ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے لا الموتہ لا تسمی الموتہ مردے نہیں سنتے اور اگر یہ فروغی مسائل میں سے ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کسی نے اگر قسم لی کہ میں فلان سے باتیں نہیں کروں گا وہ مر گیا اور تختے پہ پڑا ہے اس کے ساتھ اس نے جا کے باتیں کی تو یہ ہانص نہیں کیونکہ سما یہاں واقعی نہیں ہوا اس نے تو سنا ہی نہیں ہے تو اس کی باتیں کرنا فضول ہی گئی رائے گائے گئی تو قسم نہیں ٹوٹی اور ہانص نہیں ہوا ان نہ الموتہ تو مردے نہیں سنتے سورہ روم آیت نمبر باون میں انشاءاللہ اس کی تفصیل کر دوں گا سورہ فاتر آیت نمبر بائیس میں بھی سراہتاً مردوں کے نہ سننے کی بات ہے میں انشاءاللہ سورہ روم کی آیت نمبر باون پہ تفصیل کروں گا انشاءاللہ العزیز یقینا آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو مردوں کی طرح کافروں کو بلا تسم سمت دعا اور نہیں سنا سکتے آپ بہرے کو آواز جب واپ پھر جائیں پیٹ کر کرتے ہوئے ومان تبھی حادامی اور نہیں ہے آپ راہ دکھانے والے اندھے کو ان ضلال ان کی گمراہی کے باوجود ان تسم الامن بھی آیاتن آپ نہیں سنا سکتے مگر اس کو جو ایمان لاتے ہماری آیتوں پر فہم مسلمون تو یہ ہیں تابے دار گردن رکھنے والے وہی دعوقال قول علم اور جب واقع ہو جائے حکم عذاب کا القول جب واقع ہو جائے ان پر حکم عذاب کا تو اخرجنا نکال دیں گے ہم لہم ان کے لیے دابت من الردے ایک زندہ سر زمین سے تو کل جو ان کے ساتھ باتیں کرے گا حضرت عبد اللہ عمر رضی اللہ عنہما اور عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالان ہو سے روایت ہے جب لوگ لم مرو بل معروفی و لم یون امر بال اور نہیں ان, ان من کر کو چھوڑ دیں تو وقال قول علیہم پھر لگ جائے گا یہ حکم عذاب کا ان پر تو کیا ہوگا خرجنا لہم دا بتم الارض اردی نکال دیں گے ہم ان کے لیے ایک زندہ سر زمین سے جو باتیں کرے گا ان کے ساتھ تو هم کل بھی بتلان العدیان کلحا سے ول اسلام جو تمام ادیان کے بتلان پہ ان کے ساتھ باتیں کرے گا بغیر اسلام کے تو پھر اناسا بمان الناسا ہوگا اس وجہ سے کہ لوگ تھے ہماری آیتوں پر یقین نہ کرنے والے یا تو کل قلم سے ہے قلم بمانے جرحا زخم تو وہ زخم ڈائے گئے پر تو یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت نہیں قائم ہوگی حتیٰ کہ قیامت کی قیام سے پہلے تم دس نشانیاں دیکھ لوگے گے اس میں سے ایک دجال کا خروج دوسرا یاجوج ماجوج تیسرا دعبت العرد یہ ایک زندہ سر نکلے گا زمین سے جو کافروں کے ماتھے پہ مہرے لگائے گا کفر کی ہاں اسی طرح نشانی طلو شمس من المغرب ہے اور نزول عیسیٰ بھی ہے دخان بھی ہے وہ آگ اور اسی طرح دوسری نشانیاں بھی ہے قیامت کے قیام کی قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ہوں گی تو اخراً دا بتم داب بتم من الار نکال دیں گے ہم ان کے لیے ایک زندہ سر زمین سے تو کلوم جو زخم لگائے گئے ان پر یعنی مہرے لگائے گئے ان پر اننا سا قانوبی آیاتینہ لایقین ان کی یقینا لوگ تھے ہماری آیاتوں پہ یقین نہ کرنے والے وہ نحشر من کل امتن فوجن یاد کرو وہ دن کے ہم جمع کر دیں گے ہر ایک امت میں سے یہ تخفیف ہوکھ ہے فوجن ایک گروہ کو ممان و سب بھی آیاتینہ جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیاتوں کو فہم یو تو یہ ہوں گے صف بستہ حتٰ توضیع کی وضاحت ہم نے کر دی پہلے حتی اذا جاؤ حتا کہ جب آ جائیں گے قالہ کس جب تم بھی آیا تھی تو اللہ فرمائے گا آیا تم لوگوں نے جھٹلایا تھا میری آیتوں کو تو ہی تو بھی ہا اور تم نے احاطہ نہیں کیا تھا اس پر علم کے اعتبار سے امازا کن تم تاملون یا کس میں تھے تم عمل کرنے والے وبقال قول علیہ تو لازم ہو جائے گا لگ جائے گا ہو کما کا ان پر اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے تھا پہم لا انتقوم تو اب یہ باتیں نہیں کر سکیں گے دلیل آخلی اولم یہ یا علم یارو انا جال اسکنوفی آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کی یقیناً ہم نے ٹھہرایا ہے رات کو اس لیے کہ سکون حاصل کریں یہ اس میں ون ہارا مخصراً اور دن کو دیکھنے کے لیے ان نفیز علی کلا قومی یقیناً اس میں خامخا دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں وہ یوم فق و یاد کرو وہ دن جب پھوک مار دی جائے گی سور میں تو ڈر جائیں گے ہر وہ کوئی ففظ یا امن فص سماواتی والد تو ڈر جائیں گے وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور وہ جو زمینوں میں ہے اللہ امن شاء اللہ مگر وہ جو چاہے جس کو چاہے اللہ من شاء اللہ کون ہوگا بعد میں آ رہا آیت نمبر نواسی میں وہ منفض فضا یوم دن عامنون یہ وہ ہیں جو من جا بل حسنت خیرمل فضائی یا سر امبیا کی آیت نمبر ایک سو تین یہ وہ من شاہ اللہ ہے وہ کلن ا یہ سب کے سب آ جائیں گے اللہ کے پاس آجز و ترلجا لتا سب ہا اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو تو گمان کرتا ہے اس پر جام دتن مضبوط وہی تمرمر رس صاحب اور یہ پھریں گے چلیں گے بادلوں کے چلنے کی طرح سن اللہ اے ان ضرور سنا اللہ دیکھو اللہ کی مخلوق کو اللہ کی پیدائش اور صنعت کو اللہیب وہ ذات عطق نق لشین جس نے مضبوط کیا ہے ہر ایک چیز کو یقیناً یہ اللہ ہے خبردار اس پر جو تم عمل کرتے ہو منجا بالحسنتی ترغیب پہ تبلیغ جو کوئی آ گیا حسنا کے ساتھ حسنا نے کی جب شہ مطلق ذکر ہو تو رجا اس کا فرد کامل کی طرف ہوتا ہے تو حسنات میں فرد کامل قرآن ہے جو قرآن کے ساتھ آیا میرے در میں پیش ہوا منجابل ہر کسیرا باخویش نامہ منیز من حاضر میں من شوم تفسیر قرآن در بغل شیخ الہند رحم اللہ نے فرمایا جب انگریز کی جیل سے نکلے تو قرآن کی تفصیر لکھنا شروع کر دی ساتھیوں نے کہا سفید ریش اللہ اتنی ضعف العمری میں آپ اتنے بڑے کام کا ارادہ کر رہے ہیں کیا یہ ہو جائے گا پورا تو شیخ الہند رحم اللہ نے فرمایا تھا اس کو پورا کرنے کی نیت سے شروع نہیں کیا اس میں پورا ہونے کی نیت سے شروع کیا کہ میں بس اس میں ہی پورا ہو جاؤں میرا خاتمہ اس میں ہو جائے کیونکہ قیامت کے دن اپنی اپنی قبروں سے ہر کوئی اپنے اعمال نامے کے ساتھ اٹھے گا ہر سے خویش داری نامہ منیز حاضر میں شوم تفسیر قرآن در بغل ہر کوئی اپنے عمل نامے کے ساتھ اللہ کے در میں حاضر ہوگا میں بھی آؤں گا تو اللہ پوچھیں گے محمود کیا لے کے آیا ہے میرے دربار میں تو کہوں گا اللہ تیرا بندہ تیری کتاب کی خدمتیں لے کے آیا ہے من جا بالحسنتی جو کوئی بھی آ گیا قرآن کے ساتھ یا بالحسنتی حسنت بت توحید کی خدمتوں کے ساتھ فل خیر منہا تو اس کے لیے بہتر بدلے ہوں گے اس سے وہم اور یہ ہوں گے من منفذائی دن عامن قیامت کے دن کی ہولنا کی سیامن میں فضا ڈر اس دن کے ڈر سیامن میں ہوں گے حدیث میں آتا ہے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے مشک کی ایک چوٹی ہوگی ڈیری ہوگی پہاڑی ہوگی اور اس پہ قرآن کے نوکروں کو بٹھا دیا جائے گا ومن جاء بھی سی اور جو کوئی آیا تھا بری چیز بھی شرک کے ساتھ فقبت وجوہ ہم فی النار تو سر نگون کر دیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں جہنم کی آگ میں حل الا نہ تم تعملون کہا جائے گا ان سے بدلہ نہیں دیا جاتا تم کو مگر اس کا کہ تھے تم جو عمل کرنے والے اب دلیل وہی نما امرتھونا بدا رب بہاد ہل بلد تل دی <حَرَّمَهَا> یقیناً مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں گا صرف رب کی اس گاؤں والے اس گاؤں کے رب کی بندگی کروں گا رب بہاد ہل وہ تو رب العالمین ہے یہاں اس بلدا کو اس لیے خاص کیا کہ یہاں مرکز توحید ہے میں بندگی کروں گا اس گاؤں کے مالک کی اکیلی اللہی وہ, وہ اللہ وہ رب وہ مالک ہر جس نے حر حرام کیا ہے اس بلدہ کی بےزتی کو عزت دی ہے اس گاؤں کو والی ان اور اس اللہ کے اختیار میں ہے ہر چیز وہ مرتو انحکن من المسلمین اور مجھے حکم کیا گیا ہے کہ ہو جاؤں میں تابے داروں میں سے ان اتلو القرآن اور مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں پڑھوں قرآن فمان تدا فن نما یا تدیل نفسی انعتلقرآنہ تلاوت سے بمانے پڑھنا یا اتلو اتلو تلوا سے بمانے پیچھے ہونا مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں قرآن کے پیچھے پیچھے چلوں جہاں قرآن وہاں صاحب قرآن مکے میں قرآن کو جگہ نہیں دی جا رہی تھی تو قرآن مدینے جا رہا ہے صاحب قرآن بھی جا رہے ہیں وہ منزل اور جو کفعین فمان اتدا جس نے ہدایت حاصل کر لی تو یقیناً ہدایت حاصل کر لی اپنے فائدے کے لیے وہ منزل اور جو کوئی گمراہ ہو گیا فقل انما انمن المنظرین تو کہہ دیجیے اسے کہ یقیناً میں ہوں ڈرانے والوں میں سے وقل الحمد للہ ہی سیوری کم فتاری اور کہہ دیجیے تمام صفات الوحیت ایک اللہ ہی کے لیے ہیں جلدی ہے کہ دکھا دے گا تمہیں اللہ اپنی قدرت کے دلائل تعریف تو تم جان لو گے اس کو ہماربو کبھی غافل نامہ تعملون اور نہیں ہے تیرا ربنا خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو تو صورت میں دو مسائل تھے شرق علم کی تردید تھی اور شرق تصرف کی تردید تھی او دیکھو موسا خبردار نہیں تھے اپنی آمسا سے تو عالم الغیب نہیں تھے اور دیکھو سلیمان کو بلقیس کی مملکت کی خبر نہیں تھی حدود کے راہِ احبت بما لم تحت به وجئتوکا من سبع بنبئین یقین خلاصہ کون ہے قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون دو دوسرا مسئلہ شرف تصرف کی نفیس پہ دو واقعات صالح کو اور اس کے احل کو میں نے نجات دی اللہ فرماتا ہے لوت کو اور اس کے احل کو میں نے نجات دی تو نجات دہندہ مختار میں ہی ہوں کوئی اور نہیں الحمد للہ وسلام اللہ عبادی صطفیٰ آلہ اللہ خیر اما کو یہ خلاصہ ان دونوں واقعات کا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پاسی تل کا آیا تل کی المبین نتلو علی کا من نبئی موسا و فراؤ نبل حقیلی قومی سر قصص یہ مکی صورت ہے سورت النمل کے بعد نازل ہوئی ہے انچاس نمبر ہے نزول میں اور مصحف کی ترتیب میں بھی سور نمل کے بعد لگی ہوئی ہے اٹھائیس نمبر میں ہے نزول ترتیب مصحفی میں سورت نمل کے ساتھ اس کا ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ان میں سے ایک جبکہ سور نمل سورہ فرقان سے سورہ نمل تک دعوے توحید تھا فرقان میں ادلہ عقلیہ شعرا میں ادلہ نقلیہ نمل میں بیان التعین کے برکتیں ڈالنے والا اللہ عالم الغیب متصرف ہے تو یہاں تسلی اور تہذیب ببلیغ دی جا رہی ہے بے واقعات موسا علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ تسلی اور تحزیس ف تبلیغ دعات سے لکھا جاتا ہے تحزیز تیزی کو کہتے ہیں یا سر نمل میں آخر میں فرمایا الحمد للہ ہی سیوری کو مایاتی ہی تو یہاں فرما رہے ومن آیاتی ہلاک الفرعن ہلاک فرعون کی ہلاکت اللہ کی قدرت کی دلائل میں سے ایک دلائل ایک دلیل یہاں ذکر ہو رہی ہے سور نمل میں فرما موس علیہ السلام کا واقعہ تھا لیکن مختصر یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور نبوت اعلانی نبوت سے پہلے کے حالات ذکر ہو رہے ہیں سور نمل کے آخر میں فرمایا انتلو القرآن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں پڑھوں قرآن تو اس صورت میں تسلی اہل قرآن کو سور نمل میں ذکر ہوا کہ انبیاء کو نجات اللہ نے دی تو اس صورت میں فرما رہے ہیں امتوں کو بھی نجات دینے والا اللہ ہے بچانے والا اللہ ہی ہے سور نمل میں دو انبیاء کرام سے علم غیب کی نفی ہوئی تو یہاں آیت نمبر چوالیس میں نبی علیہ سلا تو السلام سے علم غیب کی نفی سور نمل کا احتطام الحمد سے ہوا تو یہ حمد کا سبب ذکر ہو رہا ہے جو کہ ظالموں کی تباہی ہے قطابر القوم الحمد للہ رب العالمی سوریہ نام کی آیت نمبر پینتالیس میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب ظالم تباہ ہو جائے تو الحمد کہا کرو یہ حمد کا سبب ہے ظالموں کی تباہی سورت کا دعویٰ تسلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بواقیات واقعات موسا حالو کا کہال موسا جیسے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے تسلی تھی سورہ قصص میں موسا علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے تسلی دی جا رہی ہے صورت کے دو حصے ہیں مضمون کے اعتبار سے پہلا حصہ آیت نمبر تریالیس تک ہے تریالیس آیتیں ہیں اس میں اول چھ آیت بطور تمہید ہیں برات استحلال اور پھر موس علیہ السلام کا واقعہ تسلی کے لیے چوالیس نمبر آیت سے آخر تک دوسرا حصہ ہے اس میں زجر منکرین کو اور دنیا کی حقیقت بیان ہو رہی ہے ساتھ میں قارون کے واقعے کے ساتھ اور مقاصد اربا عالیہ کا بیان ہے توحید رسالت صدق قرآن اور اسبات قیامت سورت میں توحید کا دعویٰ تین جگہ ہے آیت نمبر اٹھاسٹھ ستر اور اٹھاسی شرک فلم کی تردید چار جگہ ہے آیت نمبر چوالیس پینتالیس چھیالیس اور انہتر شرک ف تصرف کی تردید دو جگہ ہے چھپن اور اٹھاسٹھ نمبر آیت شرک ف دعا کی تردید ایک دفعہ ہے آیت نمبر اٹھاسی میں اور اسمائے حسنہ باری تعالی کے صورت میں بھی تقرار تکرار چھ ہیں ست چھ نام ذکر ہو رہے ہیں اللہ رب العزت کے توسیم میم اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کے معنی کو پہلے صدق کے قرآن تل کا آیات الکتاب المبین یہ آیت ہیں کتاب کی مبین واضح نت العلی کبل نبئی موسا پڑھتے ہیں ہم آپ پر من نبی موسا موسا کے حالات سے واقعات سے وہ فرعون اور فرعون کے فرون ولید ابن مذہب ابن ریان تھا جو موسا علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا ریان یوسف علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ تھا فرعون اور اس کا پوتا موسا علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ تھا تو پڑھتے ہیں یا ریان ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ تھا فرعون فرعون ان کا لقب ہوا کرتا جیسے زم... ہمارے بادشاہوں کو صدر یا وزیر اعظم کہتے ہیں پڑھتے ہیں ہم آپ پر واقعات موس علیہ السلام اور فرعون کے بالحق کے لے اسبات الحق الظہار الحق کے حق کے اس بات اور اظہار کے لیے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ان فرعون علا فل ارد یقینا فرعون نے سرکشی کی تھی زمین میں وجہ اعلی اہل شیعان اور ٹھہرایا تھا اس کے اہل کو گرو گرو شیان گروہ بندی میں تقسیم کر دیا تھا ظالم حکمران ملک میں واریت بنا کر ان کو لڑاتا ہے اور حکومت کرتا ہے امریکہ کی بھی یہ پالیسی ہے دنیا میں ہر وقت جنگ رہے کہ ہمارا ورلڈ آرڈر قائم رہے ان پر لڑاؤ اور حکومت کرو یہ فرعونی پالیسی تھی مجال شیان اور ٹھہرایا تھا اس فرعون نے اس میں سر کے آہل کو گرو گرو طبقاتی نظام تھا یہ غلام ہے یہ بنی اسرائیل ہے یہ قبطی ہے فرعونی ہے یہ مالدار ہے یہ غریب ہے یہ فلان یہ فلان کوئی عجیب سا نظام اس نے چلایا تھا یس تض عیف حال ہے جعلہ کی ضمیر سے اس حال میں کہ کمزور کرتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے کیسے یو ضب یہ بدل ہے یس سے کہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتا تھا ان کی عورتوں کو یقیناً تھا یہ بہت من المفید ان فسادیوں میں سے وہ اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن جو کمزور کیے گئے تھے زمین میں اللہ ہمیشہ مظلوموں پہ احسان کرتا ہے امداد کرتا ہے جو مصر میں کمزور کیے تھے کہے گئے تھے عالظین استزو فل استط عیفو فلعردی یہ بنی اسرائیل تھے مصر میں کمزور غلام ونجع و نا جالحماء متن اور دے ان کو پیشوا ون جالحم الوارثین اور ٹھہرا دے ان کو وارثین میراث لینے والوں میں سے کہ فرونیوں کی حکومت سلطنت جیداد ان کے پاس رہ جائیں گی ون و مکین الحم و اور جگہ دے دیں گے ہم ان کو زمین میں اور دکھا دیں گے ہم فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکر کو من ہم ان میں سے ما کانوں یا ضرون وہ کچھ جس سے یہ ڈرتے تھے واہ نائلا امی موسا انر اندی اب تفصیلی واقعہ موسا علیہ السلام کا موسا علیہ السلام کے واقعے سے پہلے ان کی ماں اور والدہ کا ذکر دیکھو اشارہ اس طرف ہے جو نیکوں سے محبت کرے گا ان پہ بھی تکلیفیں آئیں گی جیسے موسا کی والدہ اور بہن موسیٰ سے محبت کی وجہ سے کیسے تکالیف میں مبتلا ہوئی لیکن یہ تکالیف عارضی ہوں گی انجام راحت اور خوشی تجھے ملے گی وہ حلام ام موسا اور وہی کی تھی یعنی وحی بمان الحام ام موسا نبیہ نہیں تھی اور وہی تو انبیاء کی طرف کی جاتی ہے تو یہاں وہی بمان الہام ہے غیر نبی کو وہی نیکوں کو بمان الہام تو الہام کیا تھا ہم نے موسا کی والدہ کو انعدی ہی کہ دودھ پلاؤ اس کو فیضا خفتی علیہ ہی جب ڈرو تم اس پر فالقی ہی فلیم تو گرا دو اس کو دریا میں والا تخافی اور مت ڈرو ولا تازنی اور غمگین مت ہو جاؤ انارئی کی یقینا ہم واپس کر دیں گے اس کو آپ کی طرف وجایلوح من المرسلی نو دیں گے اس کو انبیاء میں سے ایک عورت اشعار پڑھ رہی تھی اسمائی نے اسے سنا تو اس کے اشعار بہت اچھے تھے تو اسمائی نے کہا ماں افساحکے کی کیا فصیح ہو تم تو اس عورت نے کہا اوبا دہد ہل آیت اس عصیت کے بعد بھی کسی کی فساحت کام کرے گی کوئی فصیح ہو سکے گا تو یہ آیت اس نے پڑھی واؤ نا علاؤ موسا اندی فیدہ خفتی علی ہی فالکی ہی فلی امی ولا تخافی ولا تہزنی ان ناراد کی و جا من المرسلین اے جمافی ہا بینا امرئی و نہ ہی نہیں و خبرئی نی و اس ایک آیت میں دو عوامر دو نواحی دو خبریں دو بشارتیں عوامر دیکھے ارضی ہی ایک امر فالقی ہی دوسرا امر اور دو نہیں لا خافی ایک نہیں ولا تحزنی دوسری نہیں اور دو خبریں اور ان خبروں میں بشارتیں بھی ہیں ان نارات دوہلئی کی وجا الوح من المرسلین انات دوہل کی ایک خبر بمائے بشارت اور جاعل من المرسلین دوسری خبر بمائے بشارت تو ہل آیتی فساحتن جمافی ہا بے نام رئی نی و نہ وہ خبرین و بشارتین کیا فساحت اور بلاغت کی کتاب ہے فل آل ہو آلو تو اٹھا دے گے اس کو فرعونی اٹھا دیں گے اس کو فرونی لیکون لام لاقبت ہے انجام یہ ہوگا کہ ہو جائے گا لہو یہ ان کے لیے ادواً دشمن و اور غم کا سبب یقینا فرعون اور حامان تھے اور ان کے لشکر تھے کانو خاتین خطا کار وقال تمرات فراؤنا اور کہا فرعون کی بیوی نے قرۃ و آئین لی جب یہ صندوق گیا فرعون کے محل میں تو نے اٹھایا اس میں بچے کو پایا تو کہا قتل کر دو تو آسیہ بنتے مزاحم فرعون کی بیوی وہ کہہ رہی ہے فرعون سے نہ قتل کرو اس کو قرۃ عین آئین ولک یہ ہوگا میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے گھر بچہ نہیں تھا تو یہ ہمارا بچہ ہو جائے گا بن جائے گا لا تخت ہو مت قتل کرو اس کو مت قتل کرو آسائین فانہ قریب ہے کہ ہم فائدہ لیں گے اس سے اور نتخد ہو اور ہم پکڑ لیں گے اس کو اپنا نائب و ہم لائش ان اور انہوں یہ نہیں جانتے تھے انجام سے خبر نہیں تھے یہ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ فرعون نے آسیہ سے کہا قتل تو نہیں کرتا اسے لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بستیری ہو جائے اس نے اسی طرح ہوا فرعون کا نا آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنا اور آسیا کا بن گیا اللہ آسیہ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا موسا علیہ السلام فواد موسا فارغن تو ہو گیا دل موسا علیہ السلام کی ماں کا فعد و اسم ہے اسبہ کا اور فارغن خبر ہے ہو گیا دل موسا علیہ السلام کی ماں کا فارغن موسا کے غم سے فارغ فارغن من غم موسیٰ یا فارغن بمانے بے قرار فارغن بمانے فازعن گبراہٹ کے معنی میں یا فارغن خالی من ذکر کل شعین فت دنیا اللہ من ذکری موسا قرطبی نے منع کیا ہر چیز سے خالی ہو گیا بس ماں کے دل میں تو صرف بیٹے کا ہی خیال تھا ان کا دطلت لتب بھی قریب تھی یہ کہ ظاہر کر دیتی اپنے اس بیٹے کو لولا اربت نہ اعلیٰ اگر ہم پٹی نہ لگاتے اس کے دل پر تو اللہ نے پٹی لگا دی اس کے دل کو مضبوط کر دی لی تنلم مینی نے من کی اس لیے کہ ہو جائیے یقین کرنے والوں میں سے وکالت لیختی ہی ہی اور کہا موس علیہ السلام کی بہن کو اس نے کہا قصی ہی اس کے پیچھے پیچھے جا یہ مریم نام تھا اس کا فب صورت بھی ہی تو دیکھتی تھی یہ انجنو بن آنکھوں کے کونے میں قطعہ کہتی ہے جالت تنظر الہ بنا ہیتین کا نہال تری ہو نے کا کول ذکر ایسی نظر کر کے اس صندوق کی طرف دیکھتی تھی گویا کہ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ میں تو صندوق کو دیکھ ہی نہیں رہی منہ دوسری طرف کر کے اس طرح آنکھوں کو پٹا وہ ہوشیار تھی بہت دیکھتی تھی اس صندوق کو انجن البن نظر میں دوسری طرف انجن البن ایک طرف سے وہ ہم لائشور اور یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ لڑکی اسی صندوق کے پیچھے آ رہی ہے وہ حرمن علیہ المرازع اور حرام کیا تھا ہم نے اس پر دودھ دودھ پلانے والیوں کو من قبل اس سے پہلے فقالت تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے حرمنا علیہ المرازعا تو بند کیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر المراض دودھ پلانے والیوں کو کہ دودھ کو من قبل اس سے پہلے جس سے اللہ دین کا کام لینا چاہے اسے اللہ حرام سے بچا دیتا ہے پہلے دن سے امام الحرمین درس حدیث دیا کرتے تھے تو درس کے دوران زبان میں لقنت آ جائے کرتی تو بائیں طرف تف تف کر دیا کرتے تھے کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا معمول ہے فرمایا میرا والد عالم تھا اور اس نے میری ماں سے کہا تھا کہ اسے کسی عورت کا دودھ نہیں پلانا اسے میں حلال پہ پالوں گا کہ اللہ کے دین کی خدمت کرے تو میری والدہ کہتی ہے ایک دن تو رو رہا تھا بچہ تھا کچھ عورتیں ہمارے گرائی تھی میں کام میں مصروف تھی انہوں نے بغیر پوچھے تجھے دودھ پلا دیا میں دوڑ کے آئی اور تیرے حلق میں انگلی دی لیکن تم نے الٹی بھی کر لی کچھ نہ کچھ تم نے نگل لیا تھا اسی دودھ کا اثر ہے کہ آج میری زبان میں لقنت ہے میں حدیث رسول پڑھتا ہوں تو زبان اٹک جاتی ہے تو علماء اور دین کے خودما رزق کا بہت احتیاط کریں گے تو اس بہن نے کہا بہن نے کہا کہ آیا میں نہ بتا دوں تم کو ایک ایسے گھر والے جو اس کی کفالت کریں گے قالت تو اس نے کہا حل کمالا لن آیا میں نہ دکھا دوں تم کو ایک گھر والے یک پھولوں نہ ہو کسی کا دودھ نہیں لے رہے تھے جو اس کی کفالت کریں گے لکم تمہارے لیے تمہارے لیے کام اپنا کراتی ہے لحاظ اور احسان دوسروں پہ چڑھاتی ہے ہوشیار تھی وہ لہو ناسی ہوں اور یہ ہوں گے اس بچے کے خیر خواہ تو جب کہا کہ بچے کے خیر خواہ ہوں گے تو حام اور فرائنا نے کہا اچھا یہ تو اسی بچے کے ماں باپ ہوں گے تو موسا کی بہن نے کہا یہ ضمیر لہو کی میں نے فرعون کی طرف راضی کی ہے کہ یہ ہوں گے اس فرعون کے خیر خواہ تو اچھا اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر فرادد نہ ہوئے لاؤمی ہی تو واپس کر دیا ہم نے موسا علیہ السلام کو اپنی ماں کی طرف جواب بھیجا تو موسا کی ماں نے کہا ہم کسی کے گھر نہیں جاتے نوکریاں کرنے کے لیے تو فرعون خود اٹھا کے لایا اور موسا کے ماں کے دروازے پہ کھڑا تھا ایک فائدہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حرام سے بچایا اور دوسرا یہ کہ موسیٰ کو اللہ نے اپنی والدہ کی طرف واپس کر دیا والدہ کے ساتھ اللہ نے احسان کیا اور تیسرا یہ کہ موسیٰ کی پرورش اچھے ماحول میں ہو جائے موسا کی والدہ کی تربیت کی طرح فرعون کے گھر میں تربیت نہیں ہو سکتی تھی تو واپس کر دیا ہم نے موسا کو اممی اپنی ماں کی طرف وکے تقرع تقررہ اس لیے کہ ٹھنڈی ہو جائے آنکھیں اس کی ولا تحظن اور یہ غمگین نہ ہو ولیط عالماََ نواد اللہ حقن اور اس لیے کہ یہ جان لے کہ بے شک واد اللہ کا سچا ہے ولاکن نہ اکثر احمالمن لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے اکثر تو جاہل ہیں لا لمن وال بلاغ اور جب پہنچ گئے موسا علیہ السلام شب اپنی عمر کی مضبوطی تک وسطوا اور مضبوط ہو گئے وسطوا تو آ تعین ماضی ہے پہلے سے دیا تھا ہم نے ان کو حکمن دانشمندی و علم اور علم سمجھ بوجھ بعض مفسرین نے لکھے وسطوا تیس سال کی عمر میں ہوتا ہے وسطوا اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کاروں کے ودخل مدینہ تعالیٰ غفلت من لحا داخل ہو گئے موسی علیہ سلام شہر میں اس کے اہل کی غفلت کی وقت ان دوپہر کے وقت لوگ آرام کر رہے تھے تو فوجد فیح رجلین نے پالیا پالیا اس شہر میں دو آدمیوں کو جو قتل کر رہے تھے ہادا من شیعہ تھی یہ ایک تھا موسی السلام کی گروہ سے وہ من آدو یہ دوسرا تھا السلام کے دشمنوں سے سورہ شعرا کی تفسیر میں امام راضی نے اس آیت میں سے استدلال کے ان جملوں سے کہ حشریہ ان جملوں کی سے استدلال کرتے ہیں اچھا فستغا سہ تو امداد طلب کی موس علیہ السلام سے اس نے منشیات ہی جو کہ موس علیہ السلام کے خاندان سے تھے الدی اس کے خلاف من ادوی ہی جو موسی علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھے فوق ازو تو مکہ مار دیا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے فقضہ علیہ تو فیصلہ کر دیا اس پہ موت کا قال ہادہ من عمل شیطان تو موسی علیہ السلام نے یہ من عمل شیطان شیطان کے عمل میں سے ہے تو حشریہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ موسا نے گناہ کیا تھا کیونکہ ہادام من عملی کہا امام راضی فرماتے ہیں نہیں ہادہ یہ مقتول من عمل الشیطان شیطان کا عمل کرنے والا تھا شیطان کے لشکر میں سے تھا یا حاضہ یہ مقتول کا عمل قبتی کا ظلم من عمل الشیطان تھا یا موسا نے اپنے عمل کی نسبت شیطان کی طرف کی یہ مستلزم گناہ اور ماسیت کا نہیں ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے یہ شیطان کتاؤ میں سے ہے سے ڈیکار تو ڈیکار بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نماز میں یا وما انسانی ہو اللہ شیطان ابن نون کہہ رہے ہیں سورہ کہاف میں گزر چکا ہے تو ما نصب اللہ شیطان اللہ الزم و نماسیتن ہر وہ کام جس کی نسبت شیطان کی طرف ہو وہ مستلزم نہیں ہے اس بات کا کہ یہ گنا ہو تو موسا نے اس کی نسبت اگر شیطان کی طرف کی ہے پھر بھی گناہ ثابت نہیں ہو رہا اس لیے شیطان کی طرف نسبت کی کہ شیطان اس پہ خوش ہوا تھا کیونکہ موسا علیہ السلام کے لیے مسئلہ بن گیا تھا تو ہادہ من عمل شیطان ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا ابن عادل نے اللباب پندرویں جل صفحہ دو سو بائیس میں لکھا ہے ابن جوزی سے پوچھا گیا تھا اور ابن جزی لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے وہ لوگ بعض محبان علی تھے بعض دوسرے صحابہ سے شک کرنے والے تھے تو پوچھا گیا کہ ایہم احب الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کو صحابہ میں سے کون زیادہ پسند تھے تو قال من کانت ابنتو تحتو ابن تو ہو ابن جزی نے کہا من کانت ابن تو ابنت ہو تہو وہ زیادہ پسند تھے جس کی بیٹی ان کے نیچے تھی ان کے نکاح میں تھی تو ان ضمائر میں اہتمال ہے ابن تو من کانت وہ زیادہ پسند تھے کہ جس کی بیٹی تہ تہو نبی علیہ السلام کے نکاح میں تھی وہ ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں یا من وہ کانت نتن کے نبی کی بیٹی تحتہ ہو جس کے نکاح میں تھی وہ عثمان بھی ہیں وہ علی بھی ہیں تو ایسا کلام کہا کہ ساروں کی بولتی بند ہو گئی تو ہادا من عمل الشیطان بھی اسی طرح کلام ہے یہ عمل ظلم قبطی کا جگڑت قبطی کا یہ عمل شیطان کا تھا یقیناً یہ شیطان دشمن ہے گمراہ کرنے والا ظاہر قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربین نظلم تو نفسی یقینا میں نے کمی کی ہے اپنے لیے فخ لی تو مجھ پہ پردہ لیا غفارہ بمانے ستارہ کرتبی نے بھی ذکر کیا ہے اور زاد المسیر میں ابن جوزی میں نے بھی ذکر کیا ہے تیسری جل صفا چار سو تین تیس پہ فغ لی استر اعلی زنو واغفر وغفر اے ست وغفارہ اے ستارہ ظلم تنف سے آرس تنفسی روح رحلمانی میں آلوسی صاحب فرماتے ہیں اور امام راضی فرماتے ہیں انبیاء کے بارے میں ظلم کا اطلاق خلاف اولا کو کہتے ہیں <coughs> پھر رحلمانی نے بھی یہ معنی کیا غفرب امان لی فستر علیہ ایک پردہ ہے و بین اللہ اور ایک پردہ ہے و بین الخلق تو اللہ مجھ پہ پردہ لیا مابن ہوا مابین اللہ مغفرت ہے ما بینہ ہوا بین الخلق یہ پردہ ہے پردہ اللہ مجھ پہ سطر لیا پردہ لیا اور گناہ کے بغیر جو مغفرت مانگے اسے استفار تعبدی ہی کہتے ہیں لی گنا نہیں کیا پھر بھی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تعبودن فغفر الح تو اللہ نے پردہ ڈال دیا اس پر انہو هو الغفور رحیم یقیناً یہ اللہ ہے بخشنے والا مہربان قال ربی بیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے انعام کیا ہے میرے اوپر ان لام تن ان مسلح فلا اکون ظہیر مجرمین فلاً ظہیر المجرمین اے اللہ تو نے مجھ پہ احسان کیا تو میں کبھی بھی نہیں ہوں گا امدادی مجرموں کا میں کبھی بھی مجرم کا کی امداد نہیں کروں گا ہمیشہ مظلوم کی امداد کرتا رہوں گا جیسے آج کی فاس بہا تو صبح کی انہوں نے شہر میں کھائے ڈرتے ہوئے ترقب و انتظار کرتے تھے کہ کب پتا چلے گا لوگوں کو فائدل الزیث تنسر و بلام سے تو یہ اچانک وہ جس نے امداد مانگی تھی وہ بنی اسرائیلی جس نے امداد مانگی تھی موسیٰ علیہ سلام سے کل یس پھر چخے فریاد کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو قال لہو موسا تو فرمایا اس کو موس علیہ السلام نے ان نقل غویم بین یقیناً تو ہے سرکش ظاہر تو, تو بہت سرکش ہے روزانہ لڑتا ہے فلما راد اب تب بلدی ہوا دہما جب ارادہ کیا موس علیہ السلام نے کہ ہاتھ ڈالے اس پر جو کہ دشمن تھا ان دونوں کا پھر اس کپتی کو دور کرنے کی کوشش کی تو ہے اس نے کہا یا موسا ڈر کے کہا اے موسا تری ان تقتلنی تو لنی کما قتل تنفسم بلام سے آیا تو ارادہ کرتا ہے کہ قتل کر دے مجھے جس طرح کہ قتل کیا تھا تم نے ایک نفس کو کل اس ظالم نے وہ بات کل والی بتا دی کہ مو قتل موسا نے کیا تھا تو یہ آدمی دوڑ دوڑ کے گیا یہ کپتی اور جا کے فرعون کو کہا کل والا قتل تو موسا نے کیا تھا ان ترید اللہ انتقنا کم ذات کے ساتھ احسان اپنے ساتھ برائی کرنا ہے خمک کا وبدشتہ پشتوں میں کہاوت ہے ان ترید اللہ انتقنا تکونا بارن فلا دے تو ارادہ نہیں کرتا مگر اس بات کا کہ ہو جائے تو زوراور زمین میں وما ترید ان انتقونا ملن مسلمین اور تو ارادہ نہیں کرتا کہ ہو جائے تم اسلحہ والوں میں سے وجا رج المن اقسلم دینت یا سا آ گیا ایک آدمی شہر کے اطراف سے دوڑتا ہوا وہاں پارلیمنٹ میں فیصلہ ہو گیا کہ بس قتل کر لو موسہ کو پکڑ کے تو ایک آدمی دشمن کے خاندان سے ہو غیرتی ہو تو وہ غیرتیوں کے امداد کرے گا رجل یہ وہی رجول مومن ہے جو سرے مومن کی آیت نمبر اٹھائیس میں آ رہا ہے اس کا نام سمان ہے یا حبیب ہے تو آ گیا ایک آدمی بہادر شہر کے اطراف سے دوڑتا ہوا تو کہا اس نے موسا یقینا وزیروں نے مشورہ کیا ہے تیرے خلاف اس لیے کہ قتل کر دے تجھ کو تو نکل جا یقینا میں ہوں تیرے لیے من ان ان خیر خواہوں میں سے فخرج خرا خائفا تو نکل گئے موسا علیہ سلام اس میں سر سے خائفن ڈرتے ڈرتے یا ترق انتظار کرتے تھے کہ اب پکڑا جاؤں گا اب پکڑا جاؤں کالا ربی نجینی من القوم ظالمین تو فرمایا موصل علیہ السلام نے اے میرے رب مجھے نجات دے دے ظالم قوم سے واللما توجہ تلقا مدیانہ جب رخ کیا مو صلام نے مدین کی طرف کالا آسا ربیدی سوا سبیل تو فرمایا مو صلام نے قریب ہے میرا رب کہ دکھا دے گا مجھے سیدھی راہ سیدھی راہ دکھا دے گا زاد راہ نہیں سواری نہیں آٹھ دن کا سفر ہے ابن جوزی نے زاد المشیر میں لکھا مصر کے شمال کی طرف شمال مشرق کی طرف مدین ہے ولما ورا دما مدینہ راستے میں آٹھ دن بھوکے تھے اور پتے کھاتے تھے درختوں کے تموت جوعا لگاباتی جو آزانی تاکل شیر جنگلوں میں بھوک سے مر گئے اور بیڑ بکریوں اور دمبوں کے گوش شہروں میں کتوں نے کھا لیے اب دیکھو موسا کیا حالت ہے ان کی اس دور میں بھی یہی ہے بہت بڑے بڑے علما جیلوں میں پابند سلاسل ہے اور للو و پنجوں پھر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں کوئی خبیص علم کے سفید جامے پہ دبا کہے گا شراب حلال ہے کوئی بے حجابی کو فروغ دے گا میڈیا پر مفتی عبد القوی کے نام پہ جو لڑکیوں بے وایا لڑکیوں کے ساتھ روابط اور مراسم قائم کرنے والا اس کو مفتی کہنا اس کو انسان کہنا یہ انسان اور مفتی اور علم کی توہین ہے نہیں کہنا چاہیے اس کو غلم ما وردما مدینہ جب چلے گئے موسا علیہ السلام مدین کے پانی کی جگہ پر ما مدین وہاں کنواں تھا وجد عالیہ امتن تو پایا وہاں ایک گروہ کو من سے لوگوں میں سے یسکون یسکون لازمی ہے جو کہ پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو پانی وہ وجد من ان دونوں اور پایا ان کے اس طرف دو عورتوں کو دو لڑکیوں کو جو ایک طرف کھڑی تھی حیاناک عورت کی یہ نشانی ہوا کرتی ہے کہ یہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرتی وہ چرواہے آئے تھے اپنی بیڑ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے انہوں نے بھی اپنی بیڑ بکریاں لائی تھی لیکن ان کا کوئی بھائی نہیں تھا اسی لیے یہ لڑکیاں وہاں سے نکل کے آئی ان کا بھائی کوئی نہیں تھا تو یہ ایک طرف کھڑی ہیں تزودان پس کر رہی تھی اپنی بیڑ بکریوں کو پست کر رہی تھی کہ وہ جا کے ان دوسرے چرواہوں کی بیر بکریوں سے اختلاط نہ کرے قالما خط بھوکو ماں تو فرمایا مصعلیہ السلام نے کیا حال ہے تمہارا قالطا نسلان کی حتائی سکتا ہے لڑکی حیا نک ہو عورت تو وہ مرد سے باتیں کرتے ہوئے اس کے گلے میں پانی خشک ہو جاتا ہے وہ بات نہیں کر سکتی سکتا اس لیے تو انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتے حتیٰ کہ واپس ہو جائیں یہ چرواہے ان سے بچا ہوا پانی ہم اپنی بیر بکریوں کو پلا دیا کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈول ہم نکال نہیں سکتے یہ بوقات کوئے کا ہم نکال نہیں سکتے بڑی بیٹی تھی شعیب علیہ السلام کی صفورا اور چھوٹی بیٹی تھی آبارہ یہ دو بیٹیاں تھیں تو بابا نے کہا کہ کیوں جلدی آیو ہم اپنے دین کو دنیا پہ نہیں بھیجتے اللہ سے تو مانگ رہے ہیں لیکن مخلوق کے سامنے تو استغنا ہے ابن عباس نے فرمایا سال اللہ تعالی فلاں کا تخوب ذن یوقیم و بہا بہ اللہ سے ایک ٹکڑا روٹی کا مانگا علیہ السلام نے یا اللہ ایک ٹکڑا روٹی کا دے دے کہ میری کمر سیدھی ہو جائے کیونکہ یہ کمر تو پیٹ کے ہی سہارے سیدھی رہتی ہے بیلنس اور باقر سے روایت ہے وہ کہتا ہے لقد قالحہ ون اللہ محتاج الا شق کے تم علیہ السلام نے یہ دعا کی انی بما انی لما انزل تیل من خیر الفقیر یا اللہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو تو میں اس کا بھی محتاج ہوں کھجور کے ٹکڑے کا بھی محتاج ہوں اتنی حالت خراب نبی اپنے لیے کھجور کے ٹکڑے کے بھی اختیار نہیں رکھتے تو موسا علیہ السلام نے کہا لا اور دینا نا بھی دنیا نہ ہم اپنے دین کو دنیا پہ نہیں بیچتے میں نے تو اللہ کے لیے تمہاری بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا جو کام اللہ کے لیے ہو اس پہ دنیا کا اجرت دنیا کی اجرت ہم نہیں لیتے انہوں نے کہا نہیں آپ مہمان ہو آپ کی مہمان نوازی کرنی ہے تو چل پڑے قالت انا بھی کا فلم ماں تو جب چلے تو علماء تفسیر نے لکھا ہے آگے جاتے ہوئے اس لڑکی کے کپڑے ہوا کی وجہ سے اڑتے تھے تو موسا علیہ السلام نے اسے کہا یا اللہ کون خلفی و دلہنی اے اللہ کی بندی میرے پیچھے پیچھے چل ہاں مجھے راہ دیکھا پتھر پھینکتی تھی وہ دائیں طرف تو موسا دائیں طرف مڑ جاتے تھے وہ بائیں طرف پھینکتی تو بائیں طرف میرے آگے نہ چل اتنا حیا تھا اتنا حیا تھا پاک دامنی فلما جاو جب آ گئے علیہ سلام شعیب علیہ السلام کے پاس وقص علیہ القصص اور بیان کیا ان پر پورا بیان قال اللہ تخبت شعیب علیہ السلام نے فرمایا مت ڈر نہ جاؤ تمین القومی ظالم نے نجات حاصل کر دی ظالم قوم سے قال عہدہ یابت یہ استاج رو تو کہا ان میں سے ایک نے اے بابا جی اجرت پہ لے لے اس کو مزدور پکڑ لے ہمارے لیے مزدور کی ضرورت تھی کیونکہ ہم لڑکیاں باہر نکلتی تھیں تو چاہیے کہ ہم اسے مزدور پکڑ لیں یہ مسافر بھی ہے اس کو بھی کام ہو جائے گا ہمارا بھی ہو جائے گا ان خیر من تل قوی الامین یقیناً بہتر وہ جو آپ مزدور پکڑیں یہ قوی بھی ہے امانت دار بھی ہے دو صفات میں نے پہلے کہی تھی نصور نمل میں قوی اور امین کام اس سے کرایا جاتا ہے جو قوی ہو کام کرنے کے قابل ہو جو کام کر نہ سکے اسے کام پہ نہ رکھو اور امین امانت دار بھی ہو جو خائن ہو تو اسے بھی کام پہ نہیں رکھا جائے گا کیونکہ نوکر کے لیے یہ دو صفات ہونی چاہیے ایک قوی اور دوسری امین امانت دار ابن مسعود سے روایت ہے سراج المنیر میں خطیب صاحب نے یہ روایت ذکر ہے تیسرے جلسفت 93 میں افرس الناس سے افرس الناس ہوشیار لوگوں میں سے تین لوگ تھے ایک بنت تو شعیب ایک شعیب علیہ السلام کی بیوی تھی جو کہ بہت ہوشیار تھی جس نے موسا علیہ السلام کو نوکر پکڑنے کی شعیب علیہ السلام کو موسا کے نوکر پکڑنے کی کا مشورہ دیا تھا اور دوسرا صاحب یوسف تفیع قولی آسایفانہ اونت تخیدہ ولادا اور تیسرا ابو بکر تھا افرس الناس جس نے تفرس ر عمر تو بنتی شعیب تفر صفی موسا وصب یوسفی قولی عسائن فانہ و ابو بکر تفرس ر عمر کہ ابو بکر نے عمر کو خلیفہ اپنے بات ٹھہرا دیا قالعینی اری د ان ان کی حقائد نتیہ حتعنی تو فرمایا شعیب علیہ السلام نے یقینا میں ارادہ کرتا ہوں اس بات کا کہ نکاح میں دے دوں تم کو اپنی ایک بیٹی ان دونوں میں سے الان اس شرط پر انتا جرنی کہ تو اجرت لے لے مجھ سے سمانیہ حجج ہجج آٹھ سال آٹھ سال تک میرے پاس مزدوری کر لے تو تم بیوی بچوں کے پالن کے قابل بن جاؤ گے تو میں تمہیں اپنی بیٹی نکاح میں دوں دے دوں گا کالاتمم تو فین تاشرن اگر تو نے پورے کر دیے دس سال فمین ہندی کا تو یہ تیری طرف سے ہو گئے احسان خدنی اجرتا ابن قطیبہ نے غریب القرآن میں مانا کیا تاجرانی انتا خدنی اجرتا تو مجھ سے اجرت لے لے تاجرنی عرب کی یہ رسم تھی کہ یہ بیٹوں پہ بیٹیوں پہ پیسے لیتے تھے کرتبی نے لکھا ہے لیکن یہ رسم شریعت نے اسلام نے توڑ دی ہے مانا یہ ہے تاجرنی رنی مانا یہ ہے مجھ سے اجرت لے کے شادی کا مہر ادا کرو گے تا خودل اجرمنی وتل ماہرہ وتنفق فکو علیہ اب حریرا رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے نبی علیہ السلات وسلام نے فرمایا تھا بخاری شریف کی روایت ہے ماں با صلی اللہ نبی اللہ اللہ نے کسی نبی کو مابوس نہیں کیا مگر ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں ف صابوان نبی علیہ السلام کو صحابہ نے فرمایا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں کالا نام نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے بھی چرائی ہیں کن تو ار آحا مکہ تھا میں نے بھی بکریاں کچھ قراریت پہ چلائی تھی چرائی تھی مکہ والوں کے لیے چرائی تھی بکریاں تو ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں کیونکہ قوم حوالہ ہونے والی ہے تو نبی کو ٹریننگ اللہ دیتا ہے بکریوں کو چرانے سے یہاں فلمائی تفسیر نے لکھا ہے فلما دا خلم شعیب دا ہوا بل عائشائی مہین جب شعیب علیہ السلام کے پاس موسا علیہ السلام گئے تو تیار تھا رات کا کھانا تو فقال اجلس لیا فتح شعیب علیہ السلام نے کہا اے نوجوان بیٹھ جا فتح عشا تو تم رات کا کھانا کھاؤ فقال موسا تو موسا علیہ السلام نے فرمایا اعوذ بلّہ فقال شعیب ولم زا کیوں السط بھی جا تو بھوکا نہیں ہے قال بلا ولا کے نہ خوا فائیاں کو نہ ہاد دنیا میں بھوکا تو ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہ یہ کھانا میرے اس احسان کا بدلہ دنیا میں ہی نہ ہو جائے میں نے تو آخرت کے لیے وہ احسان کیا تھا وفی روایت اللہ نبی و دینا نابی دنیا نا ولانا خود بالمعروف سمانا ہم اپنے دین کو دنیا پہ نہیں بیچتے اور معروف پیسے نہیں لیتے فقال ال شعیب اللہ و اللہ فتح شعیب علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم اے جوان ولا کنہا عادت ہی و عادت وا یہ میری بھی عادت ہے اور میرے آبا کی بھی عادت ہے ہم مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں ون تو اور ان کو کھانا کھلایا کرتے فجلہ سوا کل پھر موسیٰ علیہ سلام بیٹھ گئے انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا تو دس سال اگر تون نے گزار دیے تو یہ تیری طرف سے احسان ہوگا وما ریدوانہ شکالی کا اور میں ارادہ نہیں کرتا کہ سختی کروں تم پر ستید ان شاء اللہ من منت جلدی ہے کہ پالو گے تو مک مجھے اگر چاہا اللہ نے من سالین نرمی کرنے والوں میں سے نیکوں میں سے یعنی نرمی کروں گا تیرے ساتھ خالد ذلك کا بینی کا تو موسا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا اور تمہارے درمیان وعدہ ہوا معاہدہ ہوا یہ ملا جلے قدئی تو کون سا نیٹا جو میں نے پورا کر دیا جو بھی پورا کر دیا فلا ادوا نالیہ نہیں ہوگی زیاتی مجھ پر و اللہ علامہ نقولو وکیل اور اللہ اس پر جو ہم نے کہا ہے وکیل ذمہ ہے بخاری میں عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عما سے پوچھا گیا تھا نبی علیہ السلام موسا علیہ السلام نے کتنا وقت گزارا تھا آٹھ سال یا دس تو فرمایا ابن عباس نے قدا اکثر ہما وا تب ہما انا رسول اللہ اذا قال فعلی اکثر اور اتیب مدت گزاری تھی کیونکہ اللہ کے رسول جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں تو دس سال گزارنے کے بعد پھر آئے تھے فلما قدا موسلا جلا جب پورا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت کو اپنے وعدے کو نیٹا پورا ہو گیا اور آگئے اپنے احل کے ساتھ آنا سمن سا جان بھی تور نارا تو محسوس کی کوہ تور کی طرف سے آگ آگ محسوس کی بیوی کا اختیار خاون کے پاس ہوا کرتا ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے چل رہے آ رہے ہیں واپس بیوی یہ نہیں کہتی کہ میں تو اپنے گاؤں سے نہیں جاؤں گی نہیں جہاں خاون جان لے جانا چاہے وہاں جاؤں گی شریعت کی حدود کے اندر اندر خاون کی اطاعت کرو گی ترتبی نے لکھا تو محسوس کی کوہ تور کی طرف سے آگ کاللی تو کہا اپنی اہل کو ام کسو, ام کسو آپ ٹھہریے یہاں انیا نست نارن یقینا میں نے ماسوس کی ہے آگ لال لیا تھی کم خبر ان خامخا کے لے میں آپ کے پاس اس سے کوئی خبر او جزوہ تم اناری جزوہ آگ کی جگہ کہتے جزوا کمزے چغور بلوی دلرگی یا ایک انگارہ آگ سے لال تستلون خامخا کے تم گرمی حاصل کر لو تستلون فلما آتاحا جب آ گئے اس مقام کو تو آواز کی گئی وادی کی دائیں طرف سے بکاترکتی جگہ سے بقا زمین کے ٹکڑے کو کہتے من منا من مناخیتِ شجرت درخت کی طرف سے آئیں آ موسا اے موسا یقیناً میں ہوں اللہ رب العالمین اور گرا اپنی امسا کو جب گرا دی موسا علیہ السلام نے اپنی امسا تو دیکھا اس کو تحت تزو کے ہل رہی تھی گویا کہ یہ ایک چھوٹا سا سانپ ہے کسی کثیر الحرکت سریع الحرکت اللہ مدب تو پھر گئے پیٹ پھیرتے ہوئے والی عاقب اور پیچھے نہیں دیکھا تو اللہ نے فرمایا موسا سامنے آ اور مٹ ڈر یقیناً تو ہے امن والوں میں سے یمن ہے اور کھینچ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں تو نکال دے گا اس کو سفید بغیر کسی برائی کے بغیر کسی بدی کے وزم علے کا من الرحب کمین اور اپنے ساتھ نزدیک کر دے اپنے ہاتھوں کو ڈر کی وجہ سے یہ علاج ہے وزم علے کا جناح کا منر رہے مانا یہ کہ پھر ہاتھ اپنی اصلی حالت میں واپس ہو جائے گا اگر پھر دوبارہ تم اس ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو گے یا یہ رہب کا علاج سوری نے پہلا مانا کیا کہ پھر اپنے ساتھ اپنے ہاتھوں کو زم کر دے لگا دے جوخ کا زان تخ پلے لا سنا دئی رینا کا قبرحانانی یہ دو دلائل تھے تمہارے رب کی طرف سے الا فرون اظہب الا فرون جائیے آپ فرعون کی طرف اور اس کے لشکر کی طرف یقیناً یہ قوم ہے اللہ کے حکموں کو توڑنے والی قالا تو ص علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب یقیناً میں نے قتل کیا ہے ان میں سے ایک نفس کو تو میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے تو قتل سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ جب یہ مجھے قتل کر دے تو پھر تیری توحید کو کون بیان کرے گا اور میرا بھائی ہارون وہ افس امنی وہ زیادہ فسی ہے زبان مجھ سے زبان میں تو پیغام بھیج دے اس کی طرف معیا میرے ساتھ اس کو بھی بھیج دے میرے ساتھ معاون رد ان معاون یوس دی جو میری تصدیق تو کرے گا و انی اخافیوں کا زیبن یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ یہ میری تقزیب کریں گے یہ فرائنا قالا تو اللہ نے فرمایا جلدی ہے کہ مضبوط کر دیں گے ہم آپ کے ہاتھوں کو آزود کا مضبوط ب کم مٹے مٹے لاسونا بھی کا تیرے بھائی کے ساتھ ون جالکما سلطان اور ٹھہرا دوں گا میں تم دونوں کے لیے دلیل فلاں یا سیلون تو یہ نہیں پہنچ سکیں گے تم تک برائی سے تم تک ان کے ہاتھ نہیں پہنچ سکیں گے بھی آیاتینہ اے اظہبا بھی جاؤ دونوں میرے دلائل کے ساتھ انتما تم دونوں ومان تباہ الغالبن اور جو تمہاری تابے داری کریں گے وہی ہوں گے غالب فلما جا ہوں موسا بھی جب آ ان کے پاس موسا علیہ السلام ہمارے دلائل کے ساتھ بئی انا تن واضے تو انہوں نے کہا یہ ہے جادو ظاہر جادو خود سے بنایا گیا مفترن ما سمینا بہادا فی آبا نہیں سنی ہے ہم نے یہ مسائل اپنے آبا پہلے والوں میں وقال قالا اور فرمایا موسا علیہ السلام نے میرا رب خوب جانتا ہے بیمن جا بل ہودا اس کو جو آیا ہدایت پر اللہ کی طرف سے ومن اس کو بھی جانتا ہے تکون لہا عاقبت دار کے ہو جائے اس کے لیے بہتر انجام آخرت کے گھر کا ان نہ ظالم ان یقیناً شان یہ ہے نہیں کامیاب ہوتا ظالم تو کافرون نے او سرداروں میں نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی الا اپنے سوا فاؤقد لیا حامان و عالتی نے تو آگ جلاؤ او حامان میرے لیے کیچاڑ پر مٹی پر یعنی بٹی میں انٹے بنانے کے لئے فجعلی سرہن تو ٹھرا دو میرے لئے بنگلہ بنا دو لعلیت تلو الہ الہ موسیٰ اس لئے کہ میں خبرداری حاصل کر دوں موسیٰ کے الہ کی امام راضی رہے اللہ فرماتے ہیں یہاں اسرائیلی روایات ہے کہ بنگلہ بنایا پھر فرعون اوپر چڑا اور اس نے تیر پھینکے اور وہ تیر اللہ نے فرشتوں کو کہا خون کہ رنگ میں رنگ کے واپس بھیج دو جب وہ سرخ تیر واپس آئے تو فرعون نے لوگوں کو دکھائے کہ موسا کے الہ کو قتل کر دیا یہ سارے اسرائیلیات بنگلہ بنانے کی کیا ضرورت تھی بڑے بڑے پہاڑ تو موجود تھے پہاڑ پہ چڑھ جاتا اور یہ کیا تھا اللہ نے اس خون کو اس تیروں کو آلودہ کرنے کے لیے کیوں کہا فرشتوں کو کیا اللہ فرعون کا غلبہ چاہتے تھے نہیں ہاد مین السرایات امام راضی بہت رد کرتے ہیں اس واقعے پر اصل مسئلہ یہ تھا ایک ظاہر مقصد تھا ایک باطنی مقصد تھا ظاہری مقصد یہ تھا کہ میرے لیے بنگلہ بنا دو میں موسا کے الہ کی خبر حاصل کرنا چاہتا ہوں اگر موسا کا الہ موسا کو کیا دیتا ہے اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ موسا کے مکے سے ڈرتا تھا کہ اب نزدیک آ کے میرے تخ کے اوپر چڑھ کے مجھے مکہ دے دے تو کیا کروں گا مجھے بھی مار دے گا تو اوپر دور اس سے بیٹھوں گا کہ اس کا مکہ مجھ تک پہنچ نہ سکے مقصد یہ تھا وہ لَا جنو منل کا زبینی اور یقیناً میں گمان کرتا ہوں اس موسا پر جھوٹوں میں سے معذ اللہ وس ہوا وہ جنوں دوں تکبر کیا اس نے اور اس کے لشک کرنے میں سر میں زمین میں بغیر دل نامناسب حدیث میں آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے مسند احمد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یقول اللہ عز و جلا اللہ فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے الکبری و ددائی تکبر میری چادر ہے ولازمت و اور عظمت میری ازار ہے فمن نازانی شعمنہ جو کوئی بھی میرے ساتھ ان دونوں چیزوں میں اختلاف کرے گا تکبر میری چادر اپنے اوپر ڈالے گا عظمت میری اظہار اپنے لیے لے گا تو القیت فی جہنم اللہ فرماتا ہے میں اسے ڈال دوں گا جہنم میں یہ جہنمی ہے اس نے بھی تکبر کیا اس کے لشکر نے زمین میں نامناسب وزن الینا لا جان اور انہوں نے گمان کیا کہ یقیناً یہ لوگ ہماری طرف واپس نہیں کیے جائیں گے اب تسلی فا خز ہو و تو پکڑ لیا ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو فن فِي نہ ہوں فریم میں تو ہم نے ان کو دریا میں فن ذرکے فکا نا الظالمین تو دیکھیے کیسا تھا انجام ظالموں کا اور ٹھہرا دیا ہم نے ان کو آئمتن پیشواک کو فرقے یدغ رون علنارے کہ بلاتے تھے لوگوں کو آگ کی طرف ویمل قیامت علون سرون اور قیامت کے دن ان کی امداد نہیں کی جائے گی وہ اتھ باہم فادحد دنیا اور پیچھے لگ گئی ان کے اس دنیا میں لانت اور قیامت کے دن بھی یہ لوگ ہوں گے من مقبوحین بد شکلوں میں سے ولاقات ناموسل کتابہ یہ خلاصہ یقیناً دی تھی ہم نے موس علیہ السلام کو کتاب ممبا دی ماہلک نل قرون اللہ اس کے بعد کے ہلاک کر دی ہم نے زمانے والے پہلے یہ دلیل ہے یہ آیت کہ تورات کے نزول کے بعد احلاق ایک قرن سالمہ پہ نہیں آیا استحصالی عذاب نہیں آیا ابن کثیر نہیں آ لکھا ہے کیونکہ قرون اولا کی ہلاکت کے بعد تورات دی تو معلوم ہوا کہ تورات سے پہلے قوم ہلاک ہوئی ہیں بعد میں نہیں ہوئی بساہر الناس یہ دل کی روشنیاں تھی لوگوں کے لیے اور ہدایت تھی اور رحمت تھی لالحم یہ تزک کرون کی یہ نصیحت قبول کر لیتے وما کن تبھی جانی یہ نہیں تھے آپ مغربی طرف پر کوہی تور کے جبکہ حکم کیا تھا ہم نے موسا کی طرف الامرا کار نبوت کا یہ نفی تھی علم غیب کی نبی علیہ السلام سے آپ تو نہیں تھے لیکن آپ کو یہ واقعہ وحی کے ذریعے بتایا گیا مما کن تمن شاہ اور نہیں تھے آپ موجودوں میں سے ولاکنان شاہ نا قرون لیکن ہم نے پیدا کیا زمانے والوں کو فتح والم العمر تو لمبا ہو گیا ان پر العمر زمانہ تو لمبا ہو گیا تھا ہم نے ان لمبا ہو گیا تھا ان پر ان کی ان کی عمر کا زمانہ اوروں کو پیدا کیا و ما کن تصاوین اس میں فائل ہے ما کن تصاوین ساوین بمانے قائمن اور نہیں تھے آپ موجود فیالی مدینہ مدین والوں میں آپ موجود نہیں تھے تت العلمایات نہ کہ پڑھتے تھے آپ ان پر ہماری آیا لیکن ہم تھے بھیجنے والے رسولوں کے اور نہیں تھے آپ کوہ تور کی طرف جب نہ دینا ہم نے آواز دی ہم نے آواز دی یعنی تورات دی موص علیہ السلام کو ولاکن رحمت عمر ربی کہ ولاکن ارسلنا کا رحمت عمر ربی کا لیکن ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت اپنی طرف سے لیکن آپ ہیں رحمت آپ کے رب کی طرف سے لتن زرا قوم اما من نظیر من قبل کا اس لیے کہ آپ ڈرا دیں اس قوم کو کہ نہیں آئے ان کے پاس کوئی ڈرانے والے آپ سے پہلے زمانے فطرت جاہلیت کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا آپ سے پہلے ان کی طرف لال یہ تزک کروں خامخا کی یہ لوگ نصیحت کو قبول کر لے ولاسیبہ ہوں مصیبت لولا شرطیہ ہے ان بمانے ما نافیہ تصیبوں فیل ہے مصیبت فائل ہے بما قدمت ہم یہ تصیبوں کے لیے علت ہے اے لولا اسابت المصیبت بسبب سب بھی آ مالی ہم کا یہ معنی ہے اگر نہ ہوتا پہنچنا مصیبت کا ان کے اعمال کی وجہ سے تو ہم آپ کو نہ بھیجتے یا لولا شرطیہ ہے ان مستریہ ہے داخل ہے یہ تصیبہ پر اور یہ ان اپنے مدخول کو بتاویل مصدر کر دیتا ہے تو کیا مانا اگر نہ ہوتا پہنچنا مصیبت کا ان کے اعمال کی وجہ سے تو لما ارسل کا جزا محضوف ہے تو فیقولو پھر یہ کہتے یہ تفریح ہے محضوف پر ہم آپ کو نہ بھیجتے تو پھر یہ کہتے ربنا لولا ارسل تلینا رسول اے ہمارے رب کیوں نہیں بھیجا اپنے نے ہماری طرف پیغمبر یہ حکمت ہے ارسال الرسول کی پھر لوگ بہانہ کرتے کہ اللہ تون نے کیوں ہماری طرف نبی کو نہیں بھیجا ہم تابے کر لیتے تیری آیتوں کی اور ہو جاتے ہم مومنوں میں سے فلما جا الحق تو جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے تو انہوں نے کہا لولاؤت یا مسلم آؤتھی یا موسا کیوں نہیں دیا گیا اس کو اس کو وہ معجزات کیوں نہیں دیے گئے جو اس ان کی طرح جو دیے گئے تھے موسا علیہ السلام کو تو جواب اولم یک فروبی ماؤت یا موسا من قبل آئے انہوں نے کفر نہیں کیا تھا اس پر جو کہ دی گئی تھی موسا علیہ السلام کو اس سے پہلے قالو تو انہوں نے کہا تا سحرانے سحرانی یہ قرآن اور تورات دونوں جادو ہیں تزاہرا ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں یا سحران بمان ساہرانی یہ دونوں جادوگر تھے موسا اور ہارون ما اللہ تزاہرا ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں توات کے کچھ علماء مکہ گئے تھے مشرقین نے کہا محمد جو کہتا ہے وہ تمہاری کتابوں میں تھا تو انہوں نے کہا ہاں تو مشرقوں نے کہا صحران تزاہرا یہ دونوں جادو کی کتابیں ہیں ایک دوسرے کی امداد کرتی ہیں وقالو اور کہا انہوں نے ان بکل کافرون ہم ہیں اس ہر ایک سے انکار کرنے والے قل تو منکرین سے دلیل کا مطالبہ کہہ دیجئے آپ لے آؤ تم ایک کتاب اللہ کی طرف سے ہوا عہدہ منہما جو بہت زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں کتابوں سے تورات سے بھی قرآن سے بھی اتبھی تو میں اس کی تابداری داری کر لوں گا ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے لیکن یہ ممکن نہیں ہے فعلم یس تجیب اللہ کا اگر یہ قبول نہ کر دیں تمہارے چیلنج کو تو پھر فعالم فصبت پھر خوب مضبوط ہو جا خوب جان لے اناما طبی یقیناً یہ تاب داری کرتے ہیں اپنی خواہشات کی ومن امن ادل تباہ ہواہو اور کون ہے بڑا گمراہ سے جو تابے ہو گیا اپنی خواہشات کا بغیر مک بغیر علم بغیر دلیل کے بغیر علم بغیر ہدن من اللہ بغیر ہدایت کے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر خواہش کا تابع ہو گیا تو اس سے بڑا گمراہ کون ہے یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم ظالموں کو اب ترغیب علی القرآن والا قد وسلم علوم القعلا اور یقیناً بیان کیا ہے ہم نے ان کے لیے قرآن القول ابن جوزی زاد المسیر میں کہتے القرآن ہم نے ان کے لیے قرآن بیان کیا ہم کیے لالحمیت زک کر ان خامخا کہ یہ لوگ نصیحت قبول کر لیں اللہ دینا الكتاب من ہم قبلی دلیل نقلی صدق قرآن پر وہ لوگ جن کو دی ہے ہم نے کتاب اس قرآن سے پہلے ہم بھی ہی یہ بھی ہیں اس قرآن پہ ایمان لانے والے وحیدایت اللہ علیہ جب پڑھی جاتی ہے ان پر یہ قرآن یہ کتاب قالو تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے اس پر یقیناً یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے یقیناً ہم تھے اس سے پہلے مسلمین اللہ کے قانون کے سامنے گردن نہاد الائی کئی توناج رہ یہ لوگ دے دیا جائے گا ان کو ان کا اجر دو دفعہ مرتنی ایک بت توبتی و استفاری بما صبر اس وجہ سے کہ یہ صبر کرنے والے تھی یا مررت ان تسنیا لت ہے دے دیا جائے گا ان کو ان کا اجر بار بار اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا وحید رعون بالحسنت سیاح اور ہٹاتے تھے یہ اچھی بات کے ساتھ بری بات کو توحید سے شرکارت کرتے تھے توحید کے بیان کے ساتھ امارزق نہ ہوں ان فیقون اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ان کو یہ خرچ بھی کرتے ہیں وہ اضاسم الغوارضوان جب یہ سن لے آبس اور فضول بات تو منہ پھیر دیتے ہیں اس سے النا آمالون ولا کم آمعلکم اور کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بدلہ ہے ہمارے آمال کا اور تمہارے لیے بدلہ ہے تمہارے آع کا سلام علیکم یہ سلام ہے متارکت کا سلام ہو تم پر لا نب تغل جاہلین لا نب تغی دین الجاہلین ہم نے ڈھونڈتے دین جاہلوں کا ان کا تحدیم نہ ببتا یہ یدرون بالحسن تسیا بھی مانا کرتے یت فعون بوبت ولاستفار توبہ اور استغفار کے ذریعے گناہوں کو دفع کرتے ہیں اور شیخ ولی اللہ کابل گرامی رحم اللہ شہید فرمایا کرتے تھے مہائمی نے کہا ہے من العلوم اللتی آتا اللہ یونفیقون مارزک نام یونفقون اے من العلوم ملتی ان علوم میں سے جو اللہ نے ان کو دیے ہیں یونفیقون یہ خرچ بھی کرتے ہیں ان لا کلا من نا یقیناً تو ہدایت نہیں دے سکتا جس کو تو چاہے ولا کن اللہ یہ شاہ لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے یہ نفی ہے تصرف کی نبی علیہ السلام سے ابو طالب کو نظع تھا اور نبی علیہ السلام ساتھ بیٹھے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ دے چچا کلمہ پڑھ لے میں تیری شفاعت کروں گا تو ابو طالب نے کہا لولا لولا انتعیر نسا قریشن اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ملامتی کریں گے قریش کی عورتیں تو لشتبئی تو کا میں تمہیں چن لیتا لیکن پھر یہ عورتیں قریش کی کہیں گی کہ ابو طالب تو ڈر گئے تھے ڈر گئے تھے تو آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا مسلم کی روایت ہے تو حمل ہوا الجزا فختار النار فختارنار الاعار اس نے آپ کو آر پہ مختار کر دیا اور اشعار بھی پڑھے تھے اس نے لقد عالم تو بنّینہ محمدن من خیر ادیا نلبریت دینہ لول مولامت و او اوہدار مسبتاً سمحم بالک بالک مبینہ مجھے پتہ ہے کہ محمد کا دین سارے دینوں میں سے اچھا دین ہے لیکن اگر ملامتی کا خطرہ نہ ہوتا لوگوں کی آر کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اس پہ مضبوط کھڑا ہو جاتا تو یہ آیت نازل ہوئی نبی علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی تو نہیں دے, دے سکتا ہدایت جسے تو چاہے ہدایت دینے والا تو اللہ ہے یوں تو اجرہم مرتین حدیث میں آتا ہے بھی شریف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف کی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سلا ستن یوں اجرہم مرتین تین قسم کے لوگ ہیں جن کو ڈبل اجر اللہ دے گا ایک رجل الن کانت لہو جاریا فادبہ واحس نتعادی بہا ایک وہ آدمی جس کی ایک بیٹی تھی یا لونڈی تھی کنیز تو اس کو اس کی اچھی تربیت کی تعدیب اس کو دی پھر اسے آزاد کر دیا پھر اسی اپنی لونڈی کے ساتھ نکاح کر لیا اس نے تو اسے ڈبل دب اجر دیا جائے گا کتنا احسان اس نے کیا ادبہ واسن اطا دی بہا سما و جہا تو اسے اجر ملے گا زیادہ زیادہ مرت ہے دوسرا ورج النکان من احلل کتاب ہی وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے تھا آمنبی کتابی و آمنبی محمد جو اپنی کتاب پہ بھی ایمان لانے والا تھا اور محمد الرسول اللہ پہ بھی ایمان لایا تو اللہ اسے ڈبل اجر دے گا اور تیسرا وہ عبد الاحسنا عبادت اللہ و نََ وہ غلام جو اللہ کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اپنے مالک کے ساتھ بھی کی خدمت بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے اس غلام کو اللہ دے گا اس کا اجر مرت تو یہ تین قسم کے لوگ تھے ان کلا تحدی مناب اللہ ہے مَن شاہ یقیناً تو ہدایت نہیں دے سکتا جسے تو چاہے لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے اللہ چاہے اور یہ اللہ خوب جاننے والا ہدایتی یافتہوں کو وقالو اور انہوں نے کہا قالو ان طوی الحدا ماں اگر ہم تعبیداری کر دیں الہدا سنت کی دین کی آپ کے ساتھ نتخط من اردینہ تو ہم نتخطف چگ لیے جائیں گے اپنی زمین سے خطف اصل میں دانے چگنا جو مرغ دانے چگ لیتا ہے زمین سے تو چگ لیے جائیں گے اپنی زمین سے والم نک کل ہارمن آمینن آیا ہم نے جگہ نہیں دی ان کو حرم میں امن سے یجبا لئی سمارات و کل شن کے کھینچے جاتے اس کی طرف میوے ہر ایک چیز کے رسق ام ملنا یہ رزق ہماری طرف سے ہے لیکن اکثر میں سے لا عالمون نہیں جانتے یہ آیت حارس ابن عثمان ابن نوفل ابن عبد مناف کے بارے میں نازل ہوئے بعض علماء نے لکھا ہے اس نے یہ کہا تھا تو اللہ نے جواب دے دیا کہ آئے نیٹھر آیا ہم نے ان کے لئے حرم کو امن کی جگہ کھینچے جاتے ہیں اس کی طرف پھل ہر ایک چیز کے رزق ہماری طرف سے لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے وہ کما حلق من انقر اور کتنے زیادہ حالات کیے ہم نے زمانے والوں میں سے بطارت معیشتہ حد سے گزری تھی اس کی معیشت یہ زجر ہے دنیا پرستوں کو بحب دنیا کتنے لوگ تھے دنیا میں جن کی دنیا بہت حد سے گزری ہوئی تھی فتل کا مسا کے تو یہ گھر ہے ان کے لم تس کم امباد ہم کوئی نہیں رہا ان کے بعد ان کی ہلاکت کے بعد اللہ کلیل مگر لگ تھوڑے سے لوگ آ جاتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے یہ بدھ مت کے آثار ہے یہ فلان فلان لوگوں کے آثار ہے وہاں رہتا کوئی نہیں ہے وہ کن نانک نلوارسین اور ہم ہے میراث میں لینے والے ہر ایک چیز کو اور نہیں ہے تیرہ رب ہلاک کرنے والا یہ تخویف ہے کسی گاؤں کو حتی یب آصفی امیہ رسول ان حتیٰ کہ بیچ دیتا ہے اس کے درمیان ایک رسول کو جو پڑھتا ہے ان پہ ہماری آئے اور نہیں ہے ہم حالات کرنے والے گاؤں کو اللہ واحل ہوا ظالم مگر یہ کہ اس کے احل ہوں ظالم وما اوتی تم شیئن شی انفماتا الحیات دنیا وزین یہ تزید من دنیا ہے اور وہ جو کہ دی گئی ہے تم کو کسی چیز میں سے تو یہ دنیا کا سامان اور چکھنا ہے دنیا کی سب چکھنا ہے یہ دنیا کی زندگی کا وزینتحا اور ڈول سنگار ہے دنیا کی زندگی کا وما عند اللہ یہ خیروں آپ کا اور وہ اجر جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی ہے افلا تاقیر وتم میں عقل نہیں ہے سراج المنیر میں خطیب صاحب نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ذکر کیا ہے تیسری جلسفہ ایک سو میں ان اللہ تعال خلقت دنیا و جلا ستا صنافن اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اور دنیا میں تین قسم کے لوگوں کو پیدا کیا المومن و المنافق و الکافر ہو ایک مومن ہے دوسرا منافق ہے اور تیسرا کافر ہے فلمو منو یا تضود مومن دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے ولمنافق و یا تزین ہو اور منافق اپنی دنیا کو بہت خوبصورت کرتا ہے ولکافر یا تمت اور کافر دنیا میں تمتو فائدہ حاصل کرتا ہے اب ابترغی بل القرآن آفم وادنہ ہوادن حسن آیا وہ جس سے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہو وعدہ خوبصورت فہو اللہ تو یہ ملاقات کرنے والا اس وعدے کے جنت کے ساتھ کمم مت ہے یہ اس کی طرح جس کو فائدہ دیا ہو ہم نے مطال حیاتی دنیا سامان کا دنیا کی زندگی کا سما یو ہوا یمل قیامت من المحدرین پھر ہو یہ قیامت کے دن حاضر ہوئے ہوئے میں سے عذاب میں ویوما دم اور یاد کرو وہ دن یہ زجر بشرق اور عابدین معبودین کا جھگڑا عابدین مشرقین اور معبودین باطلا کا جھگڑا جانم یاد کرو وہ دن کی آواز کر دی جائے گی ان کو یونادیم آواز دے گا ان کو اللہ فیاقول تو فرمائے گا یہ نہ شرکائی کہاں ہے میرے حصہ دار بزامی تمہارے خیال میں اللہ ددین کن تم تزغمن وہ ہی صدار جن پر تم گمان کرتے تھے میری ہی صداری کا کہاں گئے وہ جنہیں تم نے میرا حصہ دار شریک بنا لیا تھا وہ کہاں گئے قال اللہ ددین حق قالِ مقولو تو کہیں گے وہ لوگ جن پہ لگ گیا حکم عذاب کا اے ہمارے رب ہا اولا اللہ ددینہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا نا ہم کما یہ بڑوں کا جواب ہوگا ہاں جی ہم نے ان کو گمراہ کیا تک کا کاف تشبیہ بمان لام تالی لیا اے لما اس وجہ سے کہ ہم خود گمراہ تھے تبرانا لے ہم بیزار ہیں تیری طرف ماکانویانہ یابدون نہیں تھے یہ ہماری عبادت کرنے والے ہمارے زور پر وقیل دعوشر کا اکم اور کہا جائے گا ان کو پکارو اپنے حصہ داروں کو فداؤ ہم تو یہ پکاریں گے فلم یس تجیبول تو یہ قبول نہیں کر سکیں گے ان کی فریاد کو وراؤلازاب اور دیکھ لیں گے یہ اللہ کے عذاب کو لو اللہم کانوں یا, یا لو تمنا یا لو شرطیا اگر شرطیہ ہو تو جواب شرط لمع ازبو یہ معذوف ہوگا یا لمع دا اگر ہوتے یہ لوگ یا تدن ہدایت پانے والے تو یہ شرک نہ کرتے تو ان کو عذاب نہ دیا جاتا یہ جزا معذوف ہے یو میونہ یاد کرو وہ دن کے پکار دے گا ان کو اللہ فیعقول تو اللہ فرمائے گا ماضا عجب جب تم المرسل ان کیا جواب دیا تھا تم نے انبیاء کو فعمی فعمیت فمیت عالیہ تو اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں یعنی گڑبڑ ہو جائیں گی جواب نہیں دے سکیں گی فہم یوم دن اس دن فہم لائے تصالون تو ان سے پوچھا نہیں جائے گا اب ترغیب توبہ کی طرف اور امال صالحہ کی وامل صالحن بس وہ جس نے توبہ کر دی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا نیک فاسائقون من المفلقین تو قریب ہے کہ ہو جائے گا یہ کامیابوں میں سے و رب اخلوقمایہ شاء و اختار یہ تفریح ہے اور تیرا رب یخلوقما شع پیدا کرتا ہے وہ جو چاہے و اختار اور اختیار رکھتا ہے بغوی معالم التنزیل میں فرماتے ہیں نزلت فی جواب المشرکینہ یہ آیت مشرقوں کے جواب میں نازل ہوئی ہے ہی قالو جب انہوں نے کہا لولا لانو هذا حادل قرآن رجل من رجل القریت عظیم کیوں نہیں نازل ہوا یہ قرآن ایک آدمی پر ان دونوں گاؤں میں سے یعنی مکہ اور طائف میں سے عظیم ایک بڑے آدمی پر سورہ ظخرف آیت نمبر اکتیس تو جواب بین المختار فختارہ محمد ان لن نبوتی ہی مختار نے چنا ہے محمد کو محمد کے علاوہ ساری مخلوق سے اللہ نے محمد کو چنا ہے نبوت کے لیے اللہ کی مرضی اختار ما کان لحم الخیارہ کبھی نہیں ہے اس مخلوق کے لیے اختیار ما کانہ استمراری ہے اے خالق اور مختار و عالم بکل نشین ہو اللہ اور متصرف بھی اللہ ہے سبحان او مخلوق کا کوئی اختیار نہیں خیارہ سبحان اللہ پاک ہے اللہ اور بہت اونچا ہے اس سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور ربو قیالم اما تو کن و صدور ہوں نون اور تیرا رب جانتا ہے وہ کچھ جو چھپاتے ہیں ان کے دل اور وہ کچھ جو جی ظاہر کرتے ہیں وہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اور یہ اللہ یکتا ہے یہ گانا ہے نہیں ہے کوئی بھی اللہ مگر ایک اللہ اس اللہ کے اختیار میں ہے ساری والمد اللہ کے لیے ہے صفات فی فلیا والآخرا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی و حکم اور اس اللہ کے لیے اختیار ہے فیصلے کا وہی لہی ترجون اور ص اللہ کی طرف تم سب واپس کر دیے جاؤ گے عبد الخلیہ کلا رہی تم جال اللہ, اللہ علیکم اللہ سرمدا کہہ دیجیے خبر دے دو مجھے اگر ٹھہرا دے اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے الا قیامت کے دن تک تو من الن غیر اللہ یا تھی کمبذیا کون ہے الہ حاجت روا مختار اللہ کے سوا جو لے آئے گا تم کو روشنی افلا تسمعون و تم نہیں سنتے ہو اللہ کا کلام خبر دے دو مجھے اگر ٹھہرا دے اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک تو من اللہ غیر اللہ ہی کون ہے حاجت روا اور الہ اور مختار اللہ کے سوا یا تھی کمبل جو لے آئے گا تمہارے پاس رات کو تمہارے لیے رات کون بنائے گا پھر تسکنون فی ہی کہ تم آرام کرتے ہو اس میں افلا تبسرون سرونوا تم نہیں دیکھتے ہو رات کے ساتھ تسمعون کا ہاتھ ہوتا ہے تو سن لو اور دن کے ساتھ تبسرون کا آپ تو نظر آ رہا ہے روشنی ہے نا تو دیکھ لو اور میر رحمت ہی جا لکم اللہ ونحر علی تسکنو فی ہی اور اللہ کی رحمت سے ہے پھرائے اللہ نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو اس لیے کے لی تسکنوفی تم آرام کرو اس رات میں ولی تب تغو من فضلی اور تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے دن میں ولا اللہ کم تشکرون اور خام کہ تم شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا وہیم اور یاد کرو وہ دن کی آواز دے دے گا اللہ ان کو فیقول تو اللہ فرمائے گا اے نشرا کا یہ اللہ کن تم کہاں ہیں میرے ہی صدار وہ کہ تم تھے ان پر گمان کرنے والے میرے ساتھ شراکت کا تو وَنَزَانَا من كُلِّ اُمَّتٍ رَابَخُو نکال لیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ علیہم شہیداً علیہم بالتبلیغ زاد المصیر میں ابن جوزی نے کہا گواہ ان پر تبلیغ پر کہ ان تک مسئلہ پہنچا تھا فَقُلْنَا تو کہیں گے هَمْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ لے آؤ تم اپنی دلیل بھی فعلیم تو جان لیں گے یہ منکرین ان الحق عل یقینا حق اللہ کے لیے ثابت ہے وضل کانو یفترون اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ کچھ جو یہ جھوٹ بنانے والے تھے ان نہ قارون کانم من قوم موسا ف بغم یہ تزید من دنیا ہے قارون کے واقعے سے قارون کے پاس بہت مال تھا لیکن وہ مال اس کی ہلاکت کا سبب بن گیا قارون موسا علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا موسا کے والد کا نام عمران تھا موسا ابن عمران اور قارون کے والد کا نام یسحر تھا قارون ابن یسہر یہ عمران اور یسہر دونوں بائی تھے قاہس کے بیٹے تھے اور قاہس لاوی کا بیٹا تھا اور لاوی یعقوب علیہ السلام کا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام اساق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اساق علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے تھے تو اپنے چچا کا بیٹا تھا مال دولت کے نشے میں مست ہو گیا اور اللہ کے نبی کا خلاف کرنے لگا ان نہ کارونا کانمن قومی موسا یقیناً قارون تھا موسا کی قوم میں سے فبغا علیہ بالکف روشر کے میں زاد المسی میں ابن جوزی کہتے ہیں کفر بھی کیا اس نے شرک بھی کیا اور ظلم بھی کیا کرتا تھا فباغ زیادتی کی اس قارون نے علیہم ہم اس قوم پر علیہ ہی نہیں کہا ظلم تو اس نے موسا کے ساتھ کیا تھا ایک بدکار عورت کو پیسے دے کے موسا کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی لیکن عالیہ ہی کی جگہ قرآن نے علیہم کہا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا ساری قوم پہ ظلم کرنا ہے قوم موسا پہ ظلم کیا تھا انہوں نے واتینا ہومن القنوز اور دی تھی ہم نے اس کو خزانوں میں سے ما وہ ان مفات حلتنو بالعبۃ اللی القوا کہ یقیناً مال اس کے مفاتح مفتاح کی جمع ہے مال کے معنی میں یا مفتاح کنجی کو کہتے ہیں امام راضی اور کرتبی اور نشاپوری وغیرہ کہتے ہیں مفتاح بمانے مال اور خزانے مال اس کا یقینا مال اور خزانے اس کے لتنوں ابل مثبتی وہ پلٹاتے تھے پلٹتے تھے ایک مضبوط گروہ کے ساتھ الیل قوتی جو مضبوط جو طاقت والے تھے یعنی ایک گودام سے مال دوسرے گودام میں منتقل کرنے کے لیے ایک بڑی فوج پلاٹون لگتی تھی مزدوروں کی اتنے اموال تھے وہ اتنے اموال تھے لتنو یقیناً اس کے کنجیوں سے تھکتے کئی مرد زور آور لتنو تھکتے کئی مرد زور آور اسبتی قوتن زوراور شاہ صاحب نے یہ مانا کیا اس قال له قوموں جب کا اس کو اس کی قوم نے لا تفرح لا تبتر لا تتکبر تکبر نہ کرو ان اللہ لا يحب الفرحین یقین اللہ محبت نہیں کرتا مستی کرنے والوں کے ساتھ وب تغفیما تاک اللہ ہدار اللہ خرا اور تلاش کرو اس مال میں جو کہ دیا ہے تم کو اللہ نے آخرت کے گھر کو ولا تنسا نصیبہ امینت دنیا اور مت بلاؤ تم اپنا حصہ دنیا میں سے واسن کماسن اللہ علیک اور نیکی کرو اس وجہ سے کہ نیکی احسان کیا ہے اللہ نے تیرے ساتھ ولا تب تغل فساد فلار دے ولا تبغل فساد فلار دے اور مت تلاش کرو مت ڈھونڈو فساد کو زمین میں زمین میں فساد مت پھیلاؤ یقیناً اللہ محبت نہیں کرتا فسادیوں کے ساتھ قالا تو اس نے کہا ان نماؤتی تو ہو علم ان یقیناً دیا گیا ہے مجھ میرے مجھے مال اللہ علم نیندی علم پر جو میرے پاس ہے میں نے اپنے علم سے اپنی سمجھ سے یہ مال کمایا ہے اللہ ابن کثیر لکھتا ہے کہ ابن زید نے یہاں ایک تفسیر کی ہے وہ آزادفی تفسیری اور اس نے بہت اچھی تفسیر کی ہے اللہ علم عندی اےرد اللہ عندی مجھے پتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے اس لیے مجھے مال دیا ہے اس لیے اللہ نے مجھے مال دیا حدیث میں آتا ہے ایک تنیم قبل خم سن غنیمت جانو پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے حیات کا قبل موتی کا غنیمت جانو اپنی زندگی کو موت سے پہلے و صحت کا قبل ثقامی کا اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو وہ فراغ کا قبل شغل کا اور اپنی فرصت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے مصروفیت سے پہلے و کا قبل حرمی کا اور اپنی شباب کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے وغیناء کا قبل فقر کا اور اپنی مالداری کو غنیمت جانو فقر سے پہلے کیوں مستی کرتے ہو آخرت کو تلاش کرو آخرت کی نعمتوں اور فائدوں کو تلاش کرو اس نے کہا دیا گیا ہے مجھے یہ مال المن عندی اے علم عندی ارد اللہ عندی اللہ مجھ سے راضی ہے مجھے پتہ ہے اسی لیے تو مال دیا ہے اولم یا عالم اللہ قدلہ قبل قبل ہی من, من القرون آیا نہیں جانتا تھا کہ یقینا اللہ نے ہلاک کیے ہیں اس سے پہلے بہت زمانے والوں میں سے وہ بہت سخت تھے اس سے طاقت میں اور بہت زیادہ تھے جمع کرنے میں مال کو انہیں اللہ نے ہلاک کر دیا تو بھی ہلاک ہو جائے واک سرو اور بہت زیادہ جمع کرنے میں مال کے ولاسلم ضنوبی ہی ملمجرم اور پوچھا نہیں جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں مجرموں سے مجرموں سے نہیں پوچھا جائے گا یعنی لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم نہیں پوچھا جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں یا ایک مجرم کے گناہ کے بارے میں دوسرے مجرم سے نہیں پوچھا جائے گا فخر جعلی قومی ہی فی فیزینتی ہی تو نکل گیا یہ قارون اپنی قوم پر اپنے ڈول سنگار کے ساتھ قال قالدینیوری دن الحاتت دنیا تو کہا ان لوگوں نے جو ارادہ کرتے تھے دنیا کی زندگی قیال تلنام اسلامت یا قارون ہائے ارمان ہوتا کہ ہمارے لیے اس کی طرح جو کہ دیا گیا ہے قارون کو انزو حضن عظیم عز یقیناً یہ قارون ہے خامخا بڑے حصے کا مالک اس پر تو اللہ کا بہت رحم ہے کاش کہ ہمیں بھی اللہ اس طرح مال دے دیتا قالینا اور کہا ان لوگوں نے جن کو دیا گیا تھا علم وم واہ ہلاکت ہے تمہارے لیے ثواب اللہ خیرون بدلا اللہ کا بہت بہتر ہے لمن آمنا اس کے لیے جو ایمان لایا عام صحن اور جس نے عمل کیا نیک ولاقہ اللّی اللہ صابر اور نہیں لیتا اس صفت کو مگر صبر یہ صفت کسی کے مال کی طرف نہ توجہ کرنا نہیں لیتا اس صفت کو مگر صابرون فخ صف نابی ہی و ہی تو دنسا دیا ہم نے قارون کو اس مال کے ساتھ اور اس کے گھر کے ساتھ الردہ زمین میں تو نہیں تھے فما کان الحم منفیت نہیں تھے اس کے لیے کوئی لشکر جو امداد کر دیتے اس کی اللہ کے سوا اور نہ تھا یہ خود بدلا لینے والا اللہ سے واسب اللہ دینہ تمنا مکان ہو تو ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تمنا کی تھی اس کے درجے کی کل یا وہ کہہ رہے تھے وائے کا ان اللہ حب ستر اس قلیم یش اچھا کہ ہم قارون کی طرح نہیں ہم بھی تباہ ہو جاتے وئی کا نا اللہ ابن عباس سے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ یہ بمانے علم ترا ہے یا بمانے تعجب ہے وئی کا نا تو نہیں دیکھتا یا وے کا ہائے ہائے یقیناً اللہ فراغ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے ولولا من اللہ علینہ اگر یہ بات نہ ہوتی احسان نہ کیا ہوتا اللہ نے ہم پر لکھا بنا تو ہمیں بھی دنسا دیتا زمین میں وے کا ہائے ہائے ارمان یقینا یہ امام سی کہتے ہیں یہ افسوس کا کلمہ ہے اور انّا تاکیدی ہے سی کہتے ہیں یقینا شان یہ ہے لا فلح القافرون کامیاب نہیں ہوتا کافر کافی کامیاب نہیں ہوتے کافر تلکت الاخرہ یہ گھر تاخیرت کا نجالو للذین اللہ ریدونہ ٹھہراتے ہم ان لوگوں کے لیے جو ارادہ نہیں کرتے علوم فلاردی تکبر کا زمین میں ولا فسادن اور ارادہ نہیں کرتے فساد کا ولاقبۃ للمتقین اور بہتر انجام ہے متقیوں کے لیے منجا ابل حسنتی جو کوئی آ گیا نیکی کے ساتھ حسن توحید حسن قرآن یا مطلق نیکی تو اس کے لیے بہتر بدلہ ہوگا اس سے وہ منجا بس اور جو کوئی آ گیا برائی کے ساتھ شر کے ساتھ تو فلاح الَّذِينَ نامل السیاتی بدلا نہیں دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے عمل کیا تھا بر علامہ کا نو یا مگر اس کا کہ تھے یہ وہ عمل کرنے والے اندی فرض علی کل قرآن یہ تسلی ہے بعد البیان نبی علیہ السلام کو اور ترغیب علی القرآن بھی ہے بے شک وہ اللہ جس نے فرض کیا ہے آپ پر قرآن لراد کیلا معد واپس کر دے گا آپ کو واپسی کی جگہ معاد یعنی مکہ یا معاد جنت نبی علیہ السلاط وسلام مکے سے ہجرت کرتے وقت جب پہاڑی سے اترے شارع عام پہ کھڑے ہو کے یا غار میں ہی مکے کی طرف دیکھ کے رونے لگے تو اللہ نے یا اتنا نازل کی کہ اللہ نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تو نے قرآن کی وجہ سے بیت اللہ کو چھوڑا مکے کو چھوڑا قوم قبیلے کو چھوڑا تو اللہ کا وعدہ ہے لارات دلا معاد خام خا واپس کر دے گا وہ اللہ تجھے واپسی کی جگہ یعنی واپس مکے میں آئے گا شان و شوکت کے ساتھ آٹھویں آٹھویں سال ہجرت کے پھر نبی علیہ السلام کتنی بڑی شان سے گئے اور ربی عالمن منجا بل خدا کے دیجیے میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو کہ آ گیا ہدایت پر ومن ہوا فی غلالم مبین اور جانتا ہے اس کو بھی جو ہو گمراہی میں ظاہر ترغیب تبلیغ اب ما کن ترجو القاعل کل کتاب اور نہیں تھے آپ کہ امید کرتے تھے کہ دے دی جائے گی نازل کر دی جائے گی آپ کی طرف کتاب اللہ رحمتم مر رب کا مگر یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے فلاں کن ظہیر کافرین تو مت ہو جائیں آپ ظہیر الل امدادی کافروں کے یعنی کتاب کو چھوڑنا کافر کی امداد کرنا ہے تو اللہ نے آپ پہ رحم کیا قرآن نازل فرمایا تو اب قرآن کو چھوڑنا نہیں کافروں کی امداد نہیں کرنا بلایا سدن نہ کان آیا اور پھیر نہ دے آپ کو اللہ کی آیتوں سے باد ان ضلع تلیک بعد اس کے کہ یہ نازل ہو گئی آپ کی طرف ودولا ربی کا اور بلائیے لوگوں کو اپنے رب کی طرف ولا تکون نمن المشرقین اور مت ہو جائیں آپ مشرقوں میں سے ولا تد عما اللہ الہن اور مت پکاری اللہ کے ساتھ الہ دوسرے کو یہ نفی فی دعا کی اور کلام الزام المخاطبی بمالا التظم امت کو خطاب ہے ظاہرا نبی علیہ السلام کے خطاب میں مت پکارو اللہ کے ساتھ اللہ نہ خرا کسی دوسرے حاجت روا مشکل کشا کو کوئی کو دوسرا مشکل کشا حاجت روا اپنے لیے نہ بناؤ ولا لا, لا الہ اللہ اللہ نہیں ہے کوئی بھی اللہ مگر ایک اللہ کلو شعین حال کن اللہ وجہ ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے مگر اللہ کی ذات لہ الحکم و جعن اسی اللہ کے لیے اختیار ہے فیصلے کا فلولا ولاخرہ پہلے گزر وہ ترجون اور اس اللہ کی طرف تم واپس کر دیے جاؤ گے تو صورت میں تسلی تھی اور تشریف تبلیغ باقیات موسا حالو کا کحالی موسا علیہ صلاط و تسلیمات سبحانک اللہ موبی کا اشحد اللہ اللہ فروخو